خیرام یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھی میٹھی اسلامی بائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاپتے قرآنِ کریم کروں گا آپ سبھی یہی نیت فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی رضا پانے اور ثباب کمانے کی نیت سے نہایت توجہ کے ساتھ قلاوت قرآنِ کریم سنیں گے الحبیب صلی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَوْ رُبِّلَ هِنّ مِنَ الشَّيْطَانِ قَامِضٌ وَزِين بِسْمِ اللَّهِ Yeah. فرمان مصطفی صلی اللہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اٹھ اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو عمل کا طواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ اعز وجل کی رضا پانے اور طواب کمانے کے لیے ناشی پڑوں گا آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تازی میں مستعفی نگاہیں نیچے چکیے توجہ کے ساتھ گمبد خزراک کا تصور باندھ کر صلو محمد پر سلے آ لینا صلی ادام محمد مدل پریے سل لے آ لا سلے ہم بھی گے آج نہیں تو کل سہی صلی گے سلے آلہ صلی آلہ اور گھلوں میں گوم گھوم کر ساکی میں دینا چو کل میں گھوم ہوا کلیہ میں ہو ماکے می چون کر آخوں سے ہم لگانے کے آج رہی تو کل سہی پڑی گل امیر اعلی سنت کا لکھا بہت ہی پیارا کلام ہے آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مدینہ آدی والہ ہیں مدینہ آدہ ہے مدینہ آدہ ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے بدینہ آنے والا میں بال ددینہ آنے والا ہے ددینہ آنے والا ملے بولو ددینہ آنے والا ہے بدینہ آنے والا ہے اب ادب uh, سے شر مدینہ آنے والا ہے جھکانو اب ادب سے شر جھکانو اب ادب سے شروعہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا जी oh, کے پیکر مدینہ آنے والا ہے مستقر مدینہ آنے والا آنے والا ددینہ آنے والا ہے ددینہ آنے والا ہے وکیے پاک کی سرور مدینہ آنے والا ہے وسیع ہے پاک کی سرو مدینہ آنے والا آنے والا ندینہ آنے والا ہے آنے والا ہے یہ No, no, no. کر تارا اب ن جلدی کر ہو تار اب ن جلدی کر دی مدینہ آنے والا ہے دکھا دو ایک جھک دل بدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے پلا دیسا پیا سا ہے کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا دکھا دو اک جھجک دل پر دکھا دو ایک جھجک دل بدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ my body. and <laughs> آن <سؤال> بات آنے والے والینا جان عشق بھی تو سڈ جان جان بھی تو سڈ مان بھی توان بھی تو سڈ مرتے قرآن بھی تو ل نبیاں دلطان ری تل نبیاں دادا سلطان وی تو, تو نالے ہرشان مہمان وی تو تے لیکن, لیکن رضا نے خط میں اس پہ کر دیا بیان کی تیاری کر رہا تھا یوں سمجھیں کہ آپ حضرات کے درمیان بیان کرنا تھا تو اس میں جو قرآن کریم کی جس تفسیر کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ جس میں انصاف قائم کرنے کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا سورہ آراف میں کہ عقائد میں بھی انصاف رکھے عدل رکھے عقائد میں بھی عدل رکھے اب یہ اعلی حضرت کا یہ جو بھی میں شعر سن رہا تھا نا تو اس سے مجھے یہ تفسیر یاد آگئی گئی کہ یہ عقیدے میں عدل رکھنے کی کتنی خوبصورت مثال قائم کی ہے میں سوچتا تھا تیاری کے دوران کہ اس کی میں مثال کیا دوں گا تو مثال یہ آلہ حضرت نے عطا کر دی کہ عقیدے میں بھی عدل افراد اور تفریح سے بچنا معتدیل رہنا توحید کے بھی معاملے کو سمجھنا اور رسالت کے معاملے کو بھی سمجھنا اور اللہ کے بندوں کو ایک بڑی خوبصورت تربیت اور خوبصورت تعلیم دے دینا کہ سارے کلام لکھنے کے بعد سرور کہوں کے کہ مالی کو مولا کہوں تجھے کیا کہوں یا رسول اللہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس اے بے ہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آمد. یہ بھی عشق کی بات ہے نا محبت یہ بات ہے اب کیا کتنی تعریف کروں تیرے تو بس اے بے ہی سے ہیں بری یعنی کہ آکا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیت عطا کی ہے بس خصوصیت عطا کی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کیونکہ خصوصیت کا ختم ہو جانا یہ بھی ایب ہے اتنی کسی کی تعریف کریں کریں کریں کریں کریں آخر کتنی تعریف کریں گے آخر ایک وقت ہوگا کہ تعریف بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوساف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا سرکار کے اوصاف کا ایک چیپٹر بھی اب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے تو آقا کے اوصاف اور آقا کی تعریفوں کی کوئی حد نہیں ہے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور یوں تعریف کرتے کرتے آخر میں آ کر ہمیں بڑا خوبصورت اعتدال اور زبردست نظریہ نظریہ عشق و محبت نظریہ عقیدت جو بھی اس کو آپ کہہ لیں اچھے سے اچھا نام آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں کیونکہ سرکار کی شان میں اچھے سے اچھا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے جو سب سے اچھا اور خوبصورت اور مقام رسول کے مطابق ملے وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے لازت دکھتے ہیں نا کہ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ یہ جنت کے درخت کا نام ہے توبہ میں جو سب سے اونچی اس درخت میں جو سب سے اونچی ہے اور سب سے نازک ہے سب سے سیدھی ہے توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نا نبی لکھنے کو مانگو نات نبی لکھنے کو یعنی سرکار کی تعریف لکھنے کو کس سے مانگو, مانگو روحے قدو سے سیشار کہ یہ مانگوں گا بھی تو جبری امین سے مانگوں گا جو فرشتوں کے رسول ہیں فرشتوں کے رسول ہیں ٹھیک ہے تو یہ آقا کی جب تعریف لکھنی ہے تو پھر تعریف تو پھر تعریف ہے نا تو اعلیٰ آزر رحمت اللہ تعالی جو امام عاشقوں کے امام ہیں اور ہمیں واقعی سرکار سے عشق اور محبت کیسے کرنا چاہیے یہ حصل تو دکھایا ہے صاحبہ نے سرکار سے عشق کو محبت کیسے کرنا ہے یہ بات دکھائی ہے صاحبہ نے کہ ہم کس طرح نبی پاک سے عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہمارا جیسا تعلق نبی پاک سے کہ سرکار نے شاد فرمایا کہ ان کی پیروی کرو ان کی پیروی کرو تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عشق رسول میں ان کی پیروی کیسے کی جائے گی تو عشق رسول میں ان کی پیروی کیسے کی جائے گی کہ جب کسی غزلے میں کسی صحابی کی جب تلوار ٹوٹتی تھی تو ٹوٹی تلوار کا معاملہ لے کر بھی سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے آ تلوار ٹوٹ گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق اور عشق ایسا عقیدت ایسی محبت ایسی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلوار ٹوٹنے پر تلوار نہیں دے رہے کہ جاؤ اس سے لڑو تلوار ٹوٹنے پر درت کی شاخ دے رہے لکڑی کی شاخ دے رہے ووڈ برانچ دے رہے لکڑی کی شاخ دے رہے اور یہ دے رہے کہ اس سے لڑو اور وہ صحابی تلوار لکڑی تلوار کی بات لے کر آئے شاخ ہاتھ میں لے کر عرض نہیں کرتے آکا تلوار ٹوٹی تھی آپ شاخ دے رہے شاخ لڑوں گا وہ شاخ کو نہیں دیکھ رہے شاخ دینے والے کو دیکھ رہے <تصفح> کہ شاخ دی کس نے دی جب آنکھ نکل جاتی تھی تو طبیب کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں جب بازو ٹوٹتا ہے تو طبیبو کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں پتہ کہ اونٹ کو بھی شکوا ہے تو اپنی شکایت کرتا مصطفیٰ کے دربار میں چڑیا کو بھی شکایت ہے تو چڑیا بھی فریاد کرتی ہے آقا کے دربار میں بکری کو بھی شکایت ہے تو بکری بھی شکوا کرتی ہے بار رسالت میں کہ فریادیں یہاں پوری ہوا کرتی ہیں التجائے یہاں سنائی سنی جاتی ہیں اور صرف سنی نہیں جاتی یہاں پورا کیا جاتا ہے یہاں کسی کو ضرورت بھی ہو نا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے کسی کو لینا ہو تو بار رسالت میں حاضر ہوتا ہے کہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے ان کا مقام یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا سخاوت سے بہت آگے جود وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آکا کی بارگاہ میں لا نہیں ہے نہیں نہیں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے آکا مال مال تقسیم فرما رہے تھے وہ بانٹ دیتے تھے تو وہ حاضر ہوئے تو آقا سب بانٹ چکے تھے آقا میرے لیے کہا تو سب بانٹ دیا مگر نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرمایا جاؤ بازار سے جو تمہیں ضرورت ہے لے لو قیمت ہم ادا کر دیں جو دو یہ جود ہے وہ سخاوت سے بھی آگے تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو یہ جو ہے نا کہ وہ کسی اعلی حضرت نے بڑا خوبصورت ایک شیر لکھا ہے جس کی وضاحت میں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر دلہن کو بھی خوشبو چاہیے تو بارکہ رسالت معذر ہو کر دلہن کی خوشبو لیتے اور آقا اپنا پسینہ مبارک نکال کر دے دیتے جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر دیتے وہ خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر گلاب امبر زمیں ابیر ہوا مشک سر گلاب ادناسی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے یہ ادناسی شناخت ہے کہ آقا یہاں سے گزرے ہوں گے ارسا ہوا ہے یہ جو آپ کو سچ گمبت کے سائے میں بٹھا کر رکھتا ہے سب گمبت کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں دربار مسجد کے باہر مسجد نبی شریف کے باہر صرف صحن مبارک میں سب گمبت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کون نظر آ رہا ہے مگر آپ کو یہ ہے کہ میں کسی کی نظروں میں ہوں آپ کو یہ ہے کہ میں کسی کی نظروں میں ہوں کسی نے توجہ کی ہے جو بٹھا کر رکھا ہے وہ ایک مہک ہے ایک احساس ہے ایک راحت ہے ایک فرحت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب گنبد نظر آ رہا ہے درو دیوار نظر آ رہی ہیں بھائی درو دیوار اور ان سنہری جالیوں کے پیچھے جو جلوہ گر ہیں اس انتظار میں ہے کہ کب پردہ اٹھتا ہے اور زخ زیبہ نظر آ جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے واللہ بڑا صحیح فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ رب کعبہ کی کہ... اللہ کی قسم اب زندہ ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نعت پڑنے والا اوپر بیٹھے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کیا میرے جو یا نظریں ہیں اس سے اب چھپے ہوئے ہیں مگر جب پردہ اٹھ جائے تو پھر کیا کمی رہ جاتی ہے تو کیا جب کے پردے کب اٹھ جائیں تو یہ جو اعلیٰ رحمت اللہ تعالی نے بڑا وہ عدل والا شعر ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ایک تعلق ہے اور آپ کی جو شان میں جو آپ نے جو مقتا لکھا کہ لیکن اتنی تعریف کر رہے ہیں نا اب کتنی تعریف کرے تعریف تو ختم ہو نہیں سکتی تو کہیں تو رکنا ہے نا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ کیسی توحید کا بیان ہے یہ بیانے توحید ہے خالق کا بندہ خلق کا آکا کہوں تجھے اللہ کی وحدانیت کا بیان توحید کا بیان اور مقام رسالت کا بیان جس سے وہ آلہ حضرت نے لکھا ہے نا کہ وہ یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام و خدا ہے جس کا مکان وہی لا مکان کے مکی ہوئے دیکھے حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے عشق کا ہمیں صدقہ نسی فرمائے وہی لا مکان کے مکی ہوئے معراج کی طرف اشارہ ہے لا مکان آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کا دیدار کہاں کیا لا مکان وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے اگر رضا اعلی حضرت کا دامن پکڑ لیا جائے نا تو عقائد میں عدل نصیب ہو جائے گا اعلی حضرت کا اگر دامن مل جائے عقائد و نظریات میں عدل نصیب ہو جائے گا کہ اور بہت سارے فتنوں کا سمجھیں کہ وہ قلعہ کما ہو جائے گا صرف یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان جن کا آپ مشہور زمانہ کلام جمعہ میں پڑھتے ہیں مصطفی جان رحمت پہ لاکھ و سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ و سلام یہ ایک یہ بھی دیکھیں نا کس کی مقبولیت ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے دنیا کے کونے کونے میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے کہ یہ بھی عشق و رس... عشق و محبت کا ایک ہے تو معذرت چاہتا ہوں آپ کے وہ مکتے میں بیچ میں آ گیا میں اصل میں وہ میں وہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے وہ بس وہ آپ کا شعر جو تھا نا وہ مجھے وہ تفسیر میں وہ مثال سامنے آ گئی کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کا شعر سمجھ میں آ گیا کہ بس یہ بھی حضرت کا فیضان ہے اور حضرت کا فیضان ملتا ہے عاشق کا حضرت امیر سنت کے ذریعے مرید کو جو بھی ملتا ہے پیر کے ذریعے ملتا ہے تو پڑھ دیں لے ک اما باللہ من حبيب اللہ الرحمن یا یا نور اللہ نبی رشمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے قرب نشان ہے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے آج ہمارے ملک کے ایک اہم شعبے بلکہ ملک کے کیا کہوں گا انٹرنیشنل شعبہ وکلاء اور ججیز ججز و وکلا ان کا ہماری جو مجلس ہے ججیز اور وکلا کی اس کے تحت تین روزہ تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے آج سے شروع ہوا ہے اور میں آپ سب کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ کہ جو ابھی روایت بیان کی میں نے درود پاک پڑھنے کی اس میں بڑی دھارس ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علی والا جسے قیامت کے روز قرب نصیب ہو گیا اس کے وارے نیارے ہو گئے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو تو اس کے لیے قیامت کی دہشتوں سے قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے کافی اچھے اچھے امال کتابوں میں لکھے ہیں لیکن ایک بہترین عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود, درود و سلام پڑھنا بھی درود پاک پڑھتے رہیں چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں درود پاک کے کئی سیگے کتابوں میں لکھے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی شریف ہے صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی شریف ہے درود ابراہیم پڑھتے ہیں بہترین شریف ہے درود رضویہ ہے درود غوثیہ ہے بڑے بڑے درود پاک کتابوں معاشقوں نے لکھے ہیں سلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ پڑھتے رہیں یہ بھی دور شریف ہے سلاۃ وسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ محمد جتنے زیادہ دور شریف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ برکتیں بھی ناصل دیکھیں جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا تو درود پاک کی کثرت یہ سمجھیں کہ ابھی ابتدا جو میں نے لیا یہ آج کا سمجھو پہلا مدری پھول لے لیجیے گرودے پاکی کفرت پڑتے رہا کریں ہاتھ میں کو تسبی رکھ لیں یہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے قلم ہو تو آدمی نہیں چلاتا رہتا ہے ہاتھ میں قلم ہو تو چلتی رہتی ہے ادھر ادھر آدمی مارتا رہتا ہے تو اگر ہاتھ میں تسبی ہونا جیسے آج کل وہ हैं آتی ہیں کاؤنٹر بٹن ٹائپ کی بھی آتی ہیں ڈیجیٹل ٹائپ کی تو انگلی میں پہن لے آدمی اور رکھے تو تجربے کی بات بھی یہی ہے کہ یہ ہو تو پھر آدمی یاد رہتا ہے تو اس طرح مطلب کہ آپ کے درود پاک کی کثرت بہت کی امکان ہے زیادہ تر درود شریف ہو جائیں گے ہاتھیں تسری لیکن اس میں بھائی یہ ہو کہ ریاکاری نہ آئے دکھاوا نہ آئے اور اگر دکھاوا ریاکاری آئے تو عمل نہ چھوڑے ریاکاری چھوڑے کہ ناک اور مکھی بیٹھے تو مکھی ہٹائی جاتی ہے ناک تو نہیں نا کاٹی جائے گی تو عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے دکھاوا آ جاتا ہے شیطان تو لگا ہوا ہے وہ لاتا ہے شوف ٹائپ کی مینٹلٹی کریٹ کرتا رہتا ہے لیکن لاکھ شریف پڑھ کر اس کو دفع کریں دروش شریف پڑھتے رہیں اور ریاکاری سے بچ کر پڑھتے رہیں سرکار کی بارگاہ میں درو شریف بہت مقبول ہے حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ جب کوئی دروز پاک پڑتا ہے تو میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزۂ انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے دنیا میں کوئی کہیں سے بھی درود پاک پڑھ لے وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام ماں ولدیت آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے حاضر کرتا ہے وہ فرشتہ مقرر ہے تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا نام درود پاک کے ساتھ ماں ولدیت سرکار کی بارکاہ میں حاضر کیا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ شان ہے خدمتکاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو ایسا نہیں کہ آقا سنتے نہیں ہو گئے لیکن درباروں کے ایک اپنے آداب ہوتے ہیں کہ جو درباروں میں چیزیں پہنچائی ہی جاتی ہیں تو یہ ہے تو درود پاک پڑے محمد وعلی آلہ و وبارک وسلم سلامت وسلام کا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرچی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماشاء اللہ دور نزدیک سے آپ یہاں آئے ہیں اور دعوت اسلامی یہ عاشقہ رسول کی سنت و بھری مدنی تحریک ہے انشاءاللہ یہاں پر مختلف اوقات میں موضوعات مختلف موضوعات پر تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا میں کچھ مدنی پھول آپ کی طرف قرآن کریم سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ مدنی پھول امیدیں کام آئیں گے اللہ رب العزت نے قرآن کریم آٹھویں پارے سورہ آراف میں ارشاد فرمایا ہے پل امر ارب بی تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے یہ جو بھی آیت کریمہ 29 نائن کریمہ ہے انتیسویں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان اعمال کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا اور جن سے وہ راضی ہے اور اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جو ارشاد و قسط اس کے معنیٰ تفسیر صراط و جینان میں یہ لکھے گئے حصہ عدل و انصاف زل درمیانی چیز چار معنی اس کے میننگ بیان کیے گئے یعنی جس میں افراد اور تفریح یعنی کمی زیادتی نہ ہو اس کو کس کہتے ہیں او سین پاو. اکثر سین کے نزدیک یہاں آیت میں قیف عدر و انصاف کے معنی میں ہے اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے قرآن کریم کی جب ہم تفسیر پڑھیں گے نا تو ایک ایک لفظ کی بڑی وضاحتیں ملتی ہیں اس لیے ہمیشہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اللہ تفریق دے بار بار پڑھیں روز پڑھیں جب بھی قرآن پڑھیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں علماء صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو بھی منع فرماتے ہیں کیونکہ ہم ترجمہ پڑھ کر معنی نہ سمجھ سکیں ہم نہ سمجھ سکیں کہ اس ترجمے کے تحت اللہ کیا فرماتا ہے ہم ترجمہ پڑھیں گے ترجمے میں جو لکھا ہوگا ہم اس کے اپنے معنی نکالیں گے اور اپنے معنی بیان کریں گے جب کہ قرآن کے پر شریعت پر قرآن و حدیث پر ہماری کوئی ایسی نظر تو ہے ہی نہیں اس لیے آپ تو خیر کتابیں پڑھنے والے ایک چیز کی جب آپ پڑھتے ہیں آپ کوئی چیز کی آپ ایک لائن پڑھتے ہیں تو پھر اس کے نیچے اس کی پوری ایک خلاصہ ہوتا اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ سے مراد کیا ہے اور مراد عام آدمی نہیں لکھتا قانون سمجھنے والا لکھتا ہے آپ بولے کو انگلش مجھے بھی انگلش کے دو لوگ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو میں آپ کی عبارت پڑھ کر آپ کی کتاب لو کی پڑھ کر میں اس کے نیچے اپنی مرضی سے نہیں لکھ لوں گا کیونکہ مجھے آپ کا قانون تھوڑی پتا ہے میں آپ کے لوس کو تھوڑی جانتا ہوں, نہ میں نے کوئی ایل ایل بی کیا ہوا ہے نہ میں اس فیلڈ کا کوئی آدمی ہوں تو جس طرح ایک عام آدمی آپ کی لکھ, کتاب کی لکھی ہوئی کسی ایک عبارت کی بذات نہیں کر سکتا اس طرح ہم جیسا آدمی جو کہ نہ عالم نہ مفتی نہ مفسر وہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے پڑھ کے اس کی تفسیر کیسے سمجھے گا تو تفسیر سمجھنے کے لیے بہت بڑا تفسیر لکھنے کے لیے بہت سارا علم چاہیے بہت سارا علم چاہیے جو کہ علماء اور مفتیان کرام کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس ہوتا ہے تو اس لیے میری مدنی نتیجہ ہے کہ آپ قرآن کریم ضرور لیں اور قرآن کریم کو آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تفسیر کون سی پڑھیں تو اب ظاہر ہے کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے تو میں تفسیر آپ کو یہ مشورہ دوں گا یہ تفسیر سرات الجین ہے اس میں دونوں ترجمے ہیں کنزول ایمان کا ترجمہ اللہ کا اور آسان ترجمہ ہے کنزول عرفان دونوں ترجمے ساتھ لکھے ہوئے ہیں دس جلدے ہیں ٹین بولیام ہیں اس کے دس جلدے ہیں دس جلدوں میں تیس پارے پورے ہیں تو ماشاء اللہ آپ اس کو لیں اس کو پڑھیں اس میں ہیڈنگ وائز الحمدللہ میں تھوڑا سا اندر سے دکھا دوں تاکہ آپ کو ایک تحریر ہرس پیدا کرنے کے لیے کہ اس میں ہیڈنگز بھی ہی دی گئی ہیں اس میں پھر ون ٹو تھری فور کر کے بہت ساری چیزوں کو وضاحت کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے فی زمانہ اسے آسان اردو میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ ہمارے عموماً ہمارے آج کل اردو مفقود ہوتی چلی جائے مفقود بھی نہیں سمجھ میں آئے گا یعنی اب اردو بھی ہمارے ہم کم ہوتی چلی جا رہی ہے زیادہ تر اردو کی جگہ بھی ہماری اب انگلش ورڈنگ نے اس کو حصہ لے لیا ہے تو تفسیر صلات الجنان کا میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ یہاں آئے ہیں تو یہ توفہ لیتے جائیے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفصیل ہے کتنے کی تو یہ تفسیر میری معلومات کے مطابق دس کے دس جلدیں شاید یہ ستائیس یا اٹھائیس روپے روپئے کی آپ کو مل جائیں گے تین ہزار بھی اس کا پورا ہدیہ نہیں ہے دس جلدیں تین سو روپیہ بھی ایک جلد کی تین سو روپیہ قیمت بھی نہیں ہے آپ کی یہ تحسین سبحان اللہ سن کر مجھے لگا کہ آپ کو ایسا لگا گیا کم قیمت ہے تو اس میں میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ مقت المدینہ کی جو کتابیں ہیں یہ آپ کو کم ہدیے پر ہی ملیں گی کیونکہ یہ مختت المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پیپر پرنٹنگ پرچیزنگ اور جو اوور ہیڈ ایکسپینسیز ہوتے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ لاس نہ ہو یہ ادارہ نفع کمانے کا نہیں ہے اور جیسے امیل سنت کی کتابیں بھی یہ مکت المدینہ دیتا ہے تو امیل سنت کو بھی اس اپنی آپ کی تو وصیت ہے کہ میری کتابیں اللہ کے لیے وف ہیں تو اس کا نفع نقصہ دعوت اسلامی کا اگر آپ لیں گے اور جو نفع ہوگا وہ بھی دعوت اسلامی کو ہی آئے گا کسی کا ذاتی نفع مقت المدینہ میں میٹر نہیں کرتا اور یہ اس لیے آپ کو انشاء اللہ تعالی یہ کتابیں آپ کو سستی ملیں گی تو میرا خیال ہے تین ہزار بھی اس کا حدیہ نہیں ہے شاید آپ کے لو کی کتابیں بڑی مہنگی ہوتی ہوں گی ایک ایک مگر اگر اچھا وہ بھی ہو یا نہ ہو پتہ نہیں ہے ایک ہی کتاب ہو سکتا ہے کہ پوری بات پوری کر دیتی ہو مگر ہزار بارہ سو دو ہزار کے کم کی کتابیں عموماً بازار میں نہیں ملتی مگر یہ آپ کے اور میرے رب کا کلام ہے اور اس کلام کا ترجمہ اور اس کلام کی تفسیر ہے اس پر مفتیان کرام نے کام کیا اس پر مطلب ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کام ہوا ہوا ہے اچھی بائنڈنگ کے ساتھ ہے اب یہ مجھے بولنے میں شرم اس لیے نہیں آئے گی کہ میرا اس میں نفع ہی نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ کوئی دکانداری کر رہا ہے آپ لیں گے تو نفع یہ ہے کہ مجھے بھی فائدہ ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ثواب سے بڑھ کر فائدہ کہاں سے لیں گے کہ پیسہ یہیں رہ جائے گا ثواب قبر میں آئے گا انشاءاللہ تو اب آپ دور سے تو ہو سکے تو یہ دس جلدوں کا توحفہ لیتے ہوئے جائیے گا جن کو اللہ جس کو اللہ توحفی دے تو یہ انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا اور اس کو روزانہ پڑھیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہو تو پڑھیے میں نے عموماً آپ کے جو وکلا یا ججز وغیرہ کے آفیسز اور چیمبر وغیرہ کا کچھ میں نے وہ دیکھا ہے تو آپ کے یہاں عموماً شاید کوئی ٹرینڈ ہے یا ضرورت بھی ہوتی ہے آپ کے عموماً کتابیں بھری رکھی ہوتی ہیں عموماً وکلا کے انٹرویوز بھی جب ہمیں ملے تو ان کے پیچھے وہ ہوتا ہے پتہ نہیں انہوں نے کب سے کتاب نہ کھولی وہ ایک بات ہے لیکن آپ کا ایک ہے ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے علما کے بھی آفس کے اندر ان کے بھی مکاتب کے اندر کتابیں ان کے مطلب کی ہوتی ہیں جو ان کو پڑھنی ہوتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے کی آفس کے اندر تفسیر رکھی ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بڑا کانسٹیٹیوشن ہے تو بتا دیجئے گا اس سے بڑھ کر کہیں قانون کی کوئی کتاب ہے تو مجھے بتا دیجیے گا اس سے برکر کر عدل و انصاف دلانے والی کوئی کتاب ہے تو بتا دیجیے ہے ہی نہیں بتا کیا دیں گے بتا دیجیے ایک الزامی ورڈ ہوتا ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں جب وہ ہے ہی نہیں تو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں وکلاء اور ججیز جت رہے ہیں کم از کم ان کے آفیسز کے اندر تو تفسیر کتاب ہونی چاہیے کم از کم اتنی نیت کر لیجئے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو یہ دس جلدے لے کے جائیں اور میں کہوں گا اس کو الماری میں رکھنے کے بجائے اپنے پاس آپ کی ٹیبلیں بھی, بھی, بھی بڑی ہوتی ہیں عموماً ماشاء انہوں نے نیت کی ہے تو ٹیبل آپ کی ویسے دیکھی گئی ہے بڑی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے کی پیپر اور فائلیں اور یوں پھر سامنے لوگ بھی زیادہ بیٹھنے ہوتے ہیں تو تھوڑا ٹیبل پر یہ رکھی ہوئی ہوگی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بیٹھتے ہی آپ کی نظر پڑے گی نظر پڑے گی تو آپ لیں گے مشورہ دے رہا ہوں کہ جب آپ اپنی آفس میں داخل ہوں تو اس سے پہلے کہ آپ کسی کلاٹ کو اپنی آفس میں آنے کی دعوت دیں آپ پہلے دو صفحے چار صفحے کھول کر پڑھ لیں چوم لیں پیار کر لیں سینے سے لگا لیں سمجھ لیں اور وہ آپ کے پنجاب میں ایک محاورہ ہوتا ہے پنجابی میں اور دل بھی ٹھنڈ پہ گئے نا سینے بھی ٹھنڈ پہ گئے کچھ ایسا ہے وڈ آپ کا یقین مانے جب یہ پڑھیں گے نا تو آپ کی روح کہے گی ٹھنڈ پہ گئی سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی تو اور واقعی کہتے نا وہ آپ کے یہاں کہ یہ دیکھا تو جمیا ہی نہیں دیکھیا جمیائی نہیں میں نام نہیں لیتا ہر جگہ وہ آدمی پہ الگ الگ نام لیتا رہتا ہے قرآن نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں رب د کلام نہیں پڑھیا تو جمیا ہی نہیں جب رب کا کلام ہی نہیں پڑا تو پھر کیا پڑھا سارے قانون کی کتابیں پڑھی یہی نہ پڑھا لوگ کے کتابیں پڑھ لی آپ نے قانون کی کتابیں پڑھ لیں دیکھ کر آپ پڑھ لیتے ہیں. نہیں جناب ابھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ کتاب اس کے فلاں والیم کے فلاں پیج کے اندر فلاں آرٹیکل لکھا ہوا ہے فلاں لو لکھا ہوا ہے بھائی جان قرآن کھول کے کبھی دیکھ کر پڑھنے کی بھی سعادت نہیں ہوئی وہ کتاب یہ کتاب تو وہ جس کو ہر مسلمان کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے اور نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ پڑھنے آنا چاہیے اس میں یہ کوئی وہ کوئی وہ نہیں ہے بس پڑھنا بھی چاہیے پڑھنے آنا چاہیے یہ مسلمان کا تو کام ہے کہ میں قرآن کریم دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکوں تو اس کا مطلب میری کوالیفکیشن پوری نہیں ہے اگر میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کہنا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے اور آپ کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو اگر شرم نہ آئے تو کہہ دیجئے گا کہ آئی ایم سوری آئی ایم نوٹ کوالیفائڈ پرسن میں میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں اگر میں پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو کم از کم مجھے قرآن دے کر پڑھنا تو ضرور آتا اسی طرح ایم بی ایس کیا ہوا ہو یا ایل ایل بی کیا ہوا ہو یا سی اے کیا ہوا ہو یا بہت بڑا بزنس مین ہو آئی بی اے کرے ایم بی اے کرے جتنے بھی ماسٹرز ڈگریوں کے نام ہیں جتنے بھی پروفیشنلز لائنیں ہیں اب جو بھی لے لیں ایک عام مسلمان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو میں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کے لیے اب آج نیت کر لیں اس کے لیے نیت کر لیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا تو میں ضرور سیکھوں گا اظہار نہیں کرنا کہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ ایسا عزم لے لیں ایک اپنے اندر کی ایک نیت ہوتی ہے نا کہ وہ موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ یا اللہ اس وقت تو موت نہ دے جب تک یہ قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ سیکھ لوں دعا مجھے اللہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنے سیکھنے تک مجھے توفیق دے کے میں اس کو سیکھ لوں یا یقین مانئے یہ بڑی میں نے ایک بات جو کی نا سے یہ میرا موضوع نہیں تھا مگر چل پڑا ہے اور موضوع ہم لوگ جمعی تربیتی اجتماع میں ہوئے ہیں اور یہ موضوع کون سے مسلمان کو میٹر نہیں کرتا ہر مسلمان کے لیے ٹاپک ہے کہ مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا اچھا بعضوں کو تھوڑی سی خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے آتا ہے تو کسی اچھے کاری کو سنا کر دیکھ لیجئے وہ اس میں شرم آتی ہے جب یہ شرم ہی شاید اس بات کی علامت بھی ہوتی ہے کہ آتا ہے کہ نہیں آتا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے یار سے پوچھ لو کہ آپ کا یہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز وہ جاتے اس لیے نہیں ہے بول دیا تو ناجائز ہے اب چڑھنا پڑے گا وہ چھوڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے بعض اوقات تو یہ کر لیں یہ بھی ایک نیت جیسے دروش شریف پڑھنے کی ہم نے نیت کی نا تفسیر اپنے پاس دکھانے کے لیے نہیں اللہ جانتا ہے کہ نیت کی در کی ہے دکھانے کے لیے نہیں یاد ہے کہ عبادت میں ریاکاری آ جاتی ہے اور دنیا بھی کئی موضوعات ہیں جس میں حب جا کا فیکٹر آتا ہے شوہرت طلبی اور یہاں شہرت طلبی بھی آتی ہے گڑے بڑا اللہ والا ہے یار قرآن شریف دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ ایماندار وکیل ہے کیس دے کر چلا جائے گا تو دین کے دین دنیا کے عبض اپنا دین بیچنا نہیں کبھی یہ قیامت کی نشانیوں میں یا قیامت کی نشانیوں میں کہ لوگ حقیر دنیا کے ایوش اپنے دین کو فروخت کریں گے میں نہیں کہتا کہ یہ وہ ہے لیکن یہ ایک اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یار اس طرح شو نہ کریں کہ لوگ مجھے نیک سمجھ کر مجھے میری اپنی دنیا مجھے نواز دیں ہم نے نیک بننا ہے اللہ کے لیے ہمیں نیک اللہ کے لیے بننا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں نیک آ جاؤں مجھے اللہ جنت دے دے ان رحمت اللہ کریب المین المحسنین اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے تو مجھے نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے یہ جو میں نے سامنے رکھنے کا جو مشورہ دیا نا جیسے ہاتھ میں میں نے تصویر رکھنے کا مشورہ دیا کو یہ مشورے کو فرض واجب نہیں کہا مشورے کے ہاتھ میں تصویر ہوگی تو آپ پڑھتے رہیں گے اسی طرح سامنے قرآن کریم کی تفصیل پڑی رہے گی نا تو اس کی چند نیتیں بنتی ہیں نمبر ون یہ کہ یاد رہے گا میں پڑھوں گا با وزو پڑھے یاد رہے مجھے نظر آئے گا تو میں اٹھا لوں گا دو پانچ منٹ سات منٹ جو اللہ مجھے توفیق دے میں دو چار سفے پڑھ لوں گا دوسری ایک نیت بن سکتی ہے کہ آنے والے کو پتا چلے کہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے کوئی پوچھے تو میں کہہ دوں گا اس لیے نہیں کہ میں پڑھتا ہوں یعنی کلائنٹ آیا یا کوئی بھی آیا تو اس کو یہ نہیں کہنا ناجی معاف کیجئے گا تھوڑی دیر ہو گئی آپ کو بلانے میں میں اصل میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا اب اس کی کیا نیت تھی کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا کیوں کہا آپ نے میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے پتا چلے ایک مہینے کے بعد خود وہی کلانڈ کہے گا کہ اللہ بچائے میں تو سمجھا تھا کچھ اور نکلا کچھ اور یہ سب آپ کی فیلڈ کی چیزیں ہیں میں اب کیا کھل کھل کے بیان کروں ٹھیک ہے تو لیکن بس یہ کہ اللہ کے لیے اس آیت کریمہ میں اخلاص کا بیان موجود ہے جو انشاءاللہ وقت پر میں عرض کروں گا تو اب بات یہ کرنی ہے کہ پڑھنا ہے لیکن قرآن کریم درست تو پڑھنا سیکھوں نا میں مجھے قل اور کل کا فرق تو بتا چلے کہ دو نقتوں والے کاف میں اور ڈنڈی والے کاف میں فرق کیا ہے ساؤنڈ بھی الگ اور اس کی صورت بھی الگ تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اس کا ماننا بھی الگ ہوگا جب آواز بھی الگ ہے اس کا ساؤنڈ ہی الگ ہے اس کی وائس ہی الگ ہے ایک ہے موٹا پوف ایک ہے پتلا کاف ایک سے لکھا جاتا ہے قلف ایک سے لکھا جاتا ہے کتاب تو عربی میں بھی ان دونوں کا ساؤنڈ بھی الگ ہے دونوں کا معنی الگ ہیں اب میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ تو چلے کہ میں قل پڑھ رہا ہوں کہ کل پڑھ رہا ہوں یہ جن کو ہوتا ہے نا کہ ہمیں پڑھنے آتا ہے یہ بالخصوص وہ زیادہ توجہ کریں جن کو نہیں کو پتا پڑھنا نہیں آتا تو وہ بیچارہ جلدی سمجھ لے گا کہ نہیں یار اچھی بات کہہ رہا ہے مولانا وہ جس کو پڑھنے آتا ہے نا اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے ویسے ہی جو زیادہ سمجھدار سمجھے اس کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا یہ آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا پھر آپ بھی کبھی بھی کسی کو کہتے ہو کہ بھائی سمجھنے آئے ہو سمجھانے آئے ہو وکیل میں ہو گیا وکیل آپ ہو تو پھر وہ تھوڑا چپ ہو جاتا ہوگا کہ یار لگتا ہے صاحب کو گسا آ گیا تو یہ کل موٹے قاف سے عربی میں کہتے ہیں کہ کہو جیسے یہاں آئے نا تم فرما تم فرماؤ تم فرماؤ کل آپ فرما دیجئے کہہ دیجئے اور کل پتلے قاف سے باریک قاف سے جس کی آواز بھی باریک نکلتی اس کا مطلب ہے کھاؤ میں آپ کو قرآن کریم گے آئے بہ کلو وشربو کلو وشربو کھاؤ اور پیو کلو وشربو کھاؤ اور پیو ولا تو صرف فضول نہ اڑاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کری میں فرمایا تو کل کھا کل کہو اب ہم سور خلاف ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو آتی ہوگی یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ آتی ہے تو قل هو ہو اوشد اے حبیب آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے کیا اللہ ایک ہے اور اگر آپ پل کی جگہ کل پڑے تو جس کا مطلب ہے کھاؤ معنی تبدیل ہو گئے نا اب آپ قرآن کریم کو دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں کہ آئین اور حمزہ کا فرق کیا ہے سا اور سین کا فرق کیا کاف اور کاف کا فرق کیا ہا اور ہا کا فرق کیا کہ قرآن تو عربی میں نازل ہے اس کو عربی میں پڑھنا ہے ہم کو تو یہ فرق کو سمجھنا اور قرآن کو اس کے قواعد جیسے آپ کا بھی قانون ہے نا آپ کے لفظ آپ کا پیشہ اور لفظ قانون یہ بالکل لازم و ملزوم تو قرآن کریم کو, کو بھی قانون کے ساتھ اس کا قانون ہے پڑھنے کا جس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں قاعدہ قانون وہ قاعدہ قانون ہے یا نہیں ہے تو قائدہ کیا ہے اصول کیا ہے قرآن کریم پڑھنے کا تو وہ ایک قائدہ ہوتا ہے جس کو پڑھنا پڑتا ہے جو فی زمانہ ایک تعداد ہے جو یہ نہیں جانتی آج کروڑوں نوجوان کروڑوں بچے کروڑوں لوگ اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں پچیس پچیس سال میں یہ کہتا رہتا ہوں لائیو کہتا رہتا ہوں آج بھی ہوں میں آپ خود بتائیں ہماری جنریشن پچیس پچیس سال کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے پڑھتی ہے کیا آپ اس بات پر شور ہیں کہ یہ پچیس تیس سال پڑھ کر جو یونیورسٹی کالج سے جو نوجوان نکلا اب نوجوان رہا یا نہیں رہا یہ بات کی بات ہے یہ جو پڑھ کے نکلا اس کو قرآن دے کر پڑھنے آتا ہوگا چودہ اگست قریب ہے اگست کا مہینہ ہے ہر طرف جشن آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اللہ ہمارے وطن عزیز کو نظر بس سے بچائے اندرونی بیرونی سازشوں سے بچائے اس کو امن اور محبت اور پیار کا اور سنتوں کا گہوارا بنا ہے یہ دعا ہے یہ دعا کون نہیں کرتا ہوگا کون اے محبت اور وطن سے محبت کرنے والے یہ دعا نہیں کرتا ہوگا لیکن آپ بتائیے کہ یہ وطن تو آزاد ہی اسلام کے نام پر ہوا اسلام کے نام پر ہوا اور اسی وطن میں پڑھنے والا ایک مسلمان پچیس سال تک کالج اور یونیورسٹی خاص کھانے جب کالج یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے تو اس پچیس سے تیس سال کالج یونیورسٹی پڑھنے والے کو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آیا ہم وہ نظام کب لائیں گے کہ آپ, آپ کا بچہ جب اسکول میں داخلہ لے تو جب یہ پچیس سال تک اسکول کا پورا ایک پہلی کلاس سے لے کر پرائمری کے جی یا سب بھول جائیں پہلی کلاس سے لے کر یہ پورا جو راؤنڈ گھوم کر جو نکلا پوری پائپ لائن آپ نے بنا ہے یہ جو پوری پائپ لائن گزار کر جب نکلا تو کیا یہ نکلنے کے بعد قرآن دے کر پڑھ سکتا ہے کیا یہ نکلنے کے بعد اپنے نبی پاک کی سیرت بیان کر سکتا ہے کہ یہ نکلنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں آپ کے ازبات کے نام کتنے تھے آپ کے ازبات کتنی تھیں؟ کئی اختلافی باتیں اس کے ذہن میں ہوں گی جناب یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں میں کہتا ہوں جس سے اختلاف نہیں ہے تمہیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے کیا نماز کے کی شرائط میں کسی کا اختلاف ہے کیا نماز کے کی فرائض میں کسی کا اختلاف ہے چلو بتاؤ نماز کی شرط کتنی بتاؤ نماز کے فرض کتنے اچھا تم نے پچیس سال تیس سال تعلیم کے نام پر جو اسکولوں کالج یونیورسٹی کی کھانک چھانی اچھا یہ بتا دو تمہارا کپڑا ناپاک ہو گیا پاک کیسے کرو گے آتا نہیں ہے ارے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی تجھے تیرا کپڑا پاک کرنا نہیں آیا تو باطن کیسے پاک کرے گا ظاہر پاک کرنا نہ آیا تم پر غسل فرض ہو گیا بالک ہوتے ہی تم بالک ہو تم بسل فرض ہو گیا اچھا بتاؤ تم خود کو پاک کیسے کرتے ہو آتا نہیں ہے ظاہر پاک کرنا تو آسان ہے باطن تو مشکل ہے جب آسان کام نہ سیکھ سکے تو باطن کیسے پاک کرو گے یار باطن کی ناپاکی کا پتا ہے باتن کی ناپاقی کا پتا ہے کہ باتن کیسے ناپاک ہوتا ہے دل کیسے خبیص ہوتا ہے باطن کی ناپاکی کیا کیا, کیا ہے ان کے کبھی نام پڑے ان کے کبھی اوسا پڑے ان کی کبھی علامتیں, پڑی، کبھی علامتیں پڑی، نہ پڑی ہر بیماری بخار کی طرح تو نہیں نہ ہوتی کہ جس کے آتے ہی پتہ چل جائے کہ بخار آ گیا شکر کا کہاں پتا چلتا ہے آپ کو کولسٹرول کا کہاں پتا چلتا ہے آپ کو ٹرائیگلزر کا کہاں پتا چلتا ہے یوریک ایسی کا کہاں پتا چلتا ہے ہارٹ اٹیک کا کہاں پتا چلتا ہے ملہبا. بھائی کھانسی آئی پتا چلا کھانسی آ گئی نزلہ آیا پتا چلا سر کا درد ہوا پتا چلا حالانکہ یہ بیماریاں نظر نہیں آتی مگر ان کی علامتیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماریاں می آئی ہیں مگر کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ اندر ہمارے پنپ رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اچانک ہارٹ فیل کیسے ہو گیا ہے خون کے اندر لے کر بیٹھا تھا خون کے اندر یوریک لے کر بیٹھا ہوا تھا اس کا خون گاڑا ہو چکا تھا اس کی نسوں کے گر چر جم چکی تھی اس کا گوشت عجیب و غریب اس کی مطلب اندر کی کیفیت تھی تو وہ اٹیک ہو گیا دل ہارٹ اٹیک ہو گیا اچانک تو نہیں نہ ہوا اندر میں چیز پڑی ہوئی تھی اس کو پتا نہ چلا اسی طرح بات کی بیماریاں اندر پڑی ہوئی ہے پتا نہیں چلتا بھائی حسد کس کو کہتے ہیں پروفیشنل جیلیسی کا لفظ تو عام ہے مگر حسد کی تعریف کیا ہے حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے غیبت کسے کہتے ہیں بیٹھ کر گیبتیں نہیں ہوتی ہماری الغیبت تو من الزنا. غیبت تو اشتوں مینٹ جنا گیبت جنا تو سخت ہے گیبت کی کو کاٹ دیتی ہے قیمت کی کتنی تباہی ہے کیا غیبت کے بارے میں ہم جانا ڈیفنے تاریخ ہی نہیں پتا. غیبت کسے کہتے ہیں کسی کے اندر جو برائی ہے کسی کی برائی کو اس کے پیٹ پیچھے برائی کے طور پر بیان کرنا غیبت ہے کسی کی برائی کو اس کے پیٹ پیچھے اس کے برائی کے کی برائی اس کے طور پر بیان کرنا غیبت ہو گئی صحابہ کرام نے موقع پر کی آقا اگر وہ برائی اس میں ہو تو ارشاد فرمایا جو ورنہ تو بہتان ہے برائی ہے تبھی تو, ہے, تو, ہے, ہے, تب ہی تو ہے اگر اس برائی اس میں نہیں ہے تو بہتان ہے تو سخت ہے تو کیا بہتان جانا تحمت جانا کسی پاک دامن عورت کو تحمت لگنے کا وبال جانا کسی مسلمان کی عزت اور آبروں میں دس درازی کی اس کی وبال جانا حدیث سے پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کی عزت میں دس اندازی کرنا یہ سوت سے بھی بدتر ہے سوت سے بھی بدترین جو گنا ہے حالانکہ سود کا گنا دیکھیں کہ جیسے کہ اس کے کئی اس کے سوت کے وہ ہے نا حصے بیان کیے گئے حتیہ کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کو بیان کیا گیا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ اور ایک بتری اور حدیث نہ آتا ہے سود یہ کسی مسلمان کی عزت میں دس درازی کرنا ہے دس اندازی کرنا اب ایک مسلمان کی عزت اس کے لیے گیبت نہ کرو اس کو توہمت نہ لگے اس کو بہتان نہ لگے یہ سب ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو مگر ان میں وہ باتیں جو ایک مسلمان کے لیے بھی سیکھنی ضروری ہیں کیونکہ اس میں حرام میں پڑ جانے کا امکان ہے نا بھائی قیبت پتا ہی نہیں ہے مجھے تو میں ہرامے پڑ جاؤں گا گیبت کر دوں گا اچھا پتا نہ ہونا معذرت کے ساتھ پتا نہ ہونا یہ وہ خلاسی نہیں کروائے گا آپ کی ہماری یہ میں بتا دوں کہ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے علم نہ تھا علم کیوں نہ تھا؟ طلب العلم فریدت و نالا کن علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے کہ وہ طلب نہ کیا نہ جانا کہ نماز کے شرط کیا ہے کیوں نہ جانا نماز کے فرض کیا ہے کیوں نہ جانا کہ پاکی کس کو کہتے ہیں تہارف کسے کہتے ہیں فرض گسل ادا کرنا کسے کہتے ہیں وضو کے فرض ادا کرنا کیسے ہوتے ہیں نماز کا سجدہ کیسے پورا ہوتا ہے اس فرض کو ادا کرنے میں جو مجھے سات فرض ادا کرنے ایک سجدہ فرض ہے اس فرض کو ادا کرنے میں جو مجھے فرض ادا کرنے ہیں اس فرض کو کیوں نہ جانا رکو نہ جانا تلاوت نہ جانا قیام نہ جانا کچھ بھی نہ جانا پھر کیا جانا نوٹ جانا بھائی نوٹ کس کو بولتے ہیں نوٹ جانا بھائی یہ پانچ کے آگے دو صفر لگے ہیں یہ پانچ سو ہو گیا ایک کے آگے تین لگے ہیں یہ ہزار ہو گیا ایک کے آگے دو لگے صفر یہ سو ہو گیا یہ جانا بھائی باقی کیا جانا اسلام اور دین نہ جانا عذر نہیں ہے داروس, دارال اسلام میں ایل نہ سیکھنے کا کو کوئی عذر بار کا میں قبول نہیں کیا جائے گا یہ بات اپنے لوہے دل پر لکھ لیجیے کوئی حضور قبول نہیں کیا جائے گا بھائی کس چیز کی پابندی تھی کس چیز کی قید تھی کس نے روکا تھا ذوق نہیں تھا شوق نہیں تھا توجہ نہیں تھی خیال آتا کیوں نہ تھا خیال کیوں نہ تھا خیال, نہ تھا خیال؟ کہ تمہیں ہمارے رب کے فرض ادا کرنے کا خیال نہ رہا اور پھر اس ملک میں جس ملک میں میں جی رہا ہوں جس ملک میں میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں وہ ملتا آزادی سان کے نام پر ہوا ہے اگر یہاں بھی میں اسلامی سیکھوں گا تو پھر میں اسلام کہاں سیکھوں ہم تو ملک آزاد کیا ہے ہمارے لاکھوں قربانیاں دے کر کہ یہاں پر میں اپنی تہذیب پر اپنے دین پر اپنے اسلام پر عمل کروں گا خود کو اور اپنی نسلوں کو غیر مسلموں کے طور طریقے تہذیب و تمدن اور ان کی خرابیوں سے میں اپنے معاشرے کو اپنی نسلوں کو بچاؤں گا کیا یہ مکہ صرف ہماری آزادی کے نہیں ہے بھائی جشن آزادی منانے والے مقصد آزادی کیا تھی مقصد آزادی کیا ہے جیسے ہم عموماً آکاش کی بارہویں شریف کو جب ہم میلاد مناتے ہیں اللہ توفیق جب ہم سب کو میلاد منانے کی تو باقی جشن ولادت منانا چاہیے اللہ توفیق جی شان و شوق کے ساتھ پوری شرعی طریقے کے مطابق جشنِ ولادت منانا چاہیے مناتے تھے مناتے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ مناتے رہیں گے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ان شاء اللہ مناتے جائیں گے انشاءاللہ تو جس طرح جشن ولادت کو ہم نہیں بھولیں گے مقصد ولادت کو بھی تو نہیں نا بھولیں گے آکا کی ولادت کا مقصد کیا تھا مقصد واسط کیا ہے آکا کی آمد کا مقصد کیا ہے آمد مصطفی مرحبا مرحبا واقعی مرحبا, مرحبا مرحبا ہے لیکن آمد مصطفی کا مقصد کیا تھا تو مقصد نہیں بھولنا چاہیے مقصد نہیں بھولنا چاہیے تو جس طرح یہ مقصد کم ہم نہیں بھولنا چاہیے اسی طرح پاکستان کی آزادی کا مقصد ہم کیوں بھولیں جو محلے اور اطراف اور علاقوں کی جن برائیوں سے بچانا چاہتے تھے ہماری نسلوں کو آج محلے علاقوں کو چھوڑ دیں وہ برائیاں مجتمع ہو کر ٹی وی کی سکرین کے ذریعے ہمارے گھر میں نہیں ہے جن کے گھروں سے آپ اپنی اولاد اور رسلوں کو بچانا چاہتے تھے آج ان کے گھروں کا کلچر آپ کے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے داخل نہیں ہو رہا کہاں گیا مقصد آزادی تو اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے اندر رہ کر بھی کیا میں قرآن دے کر پڑھنا نہیں سیکھوں گا الحمدللہ میرے ملک میں مساجد کی کمی نہیں ہے اللہ اور اس میں اضافہ کرے اذانیں وقت پر ہو رہی ہیں جماعتیں وقت پر ہو رہی ہیں مگر مسلمان تو کہاں آپ کہاں مسجد مرسیا خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوسا بھی جازی نہ رہے کیوں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہے برقی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسو ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ہم اپنے مقصد کو زندگی اچھا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے میں بہت بڑے پرابلم کی طرف اس وقت آپ کی توجہ چاہوں گا ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ لفظ مقصد کو ہی ہم بھول گئے لفظ مقصد ہماری پیدائش کا مقصد ما خلق تو جنہ لیا بدھ ہے مقصد اللہ فرماتا ہم نے جین اور انسانوں کو اس لیے پیداش کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں مقصد حیات کیا ہے ہماری اپنی آمد کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت اس کو راضی کرنا بھول گئے عبادت کہاں ہے آج مسلمان عبادت کی طرف کہاں ہے عبادت کی بڑی خوبصورت سے میں آپ کو وضاحت کر عبادت پر لکھے تو کتاب کتاب لکھ دیں عبادت یہ عبادت یہ عبادت یہ دو لفظ عبادت کے یاد رکھ لیجیے جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے عبادت کی بڑی شارٹ ڈیفینیشن آپ کو میں بیان کر رہا ہوں اور یہ بیان میں نہیں کر رہا ہوں میرے پیر صاحب نے کتاب میں لکھی ہے نکی کی دعوت میں کتاب پیر صاحب پیر صاحب ہے تو عبادت کیا جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ایک ہے اب ہمارا صبح سے لے کر شام تک کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے یہ غور کرے تو ہم اپنے مقصد حیات کو بھول کر بیٹھے ہیں فراموش کر کے بیٹھے ہیں اب آپ بتائیے کہ جو جانور آپ کے ہاتھ کے نیچے جانور آپ کے گاؤں دیہات گوٹھوں کے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اب آپ کا جو بیل تھا جو کہ کھیت جوتتا تھا وہ کھیت ہی نہ جوتے تو اس بیل کو گھر میں رکھتے ہیں آپ خالی کھاتا پیتا ہے کچھ کرتا تو ہے نہیں آپ بتائیں کہ جو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو ہے جب وہ آپ کی نہیں چل رہی اس کے اوپر وہ آپ کا مقصد پورا نہیں کر کے دے رہا جو بھی دودھ دینا بند کر دے اسی کو بیچ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لے جا اب تو کرتی برتی کچھ بھی نہیں ہے چارا کھاتی ہے اس کو باقی بھی کہتے ہیں تو یہ بھینس بھی جو دودھ گرم ہو گیا اس کو پالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے میں دودھ لیتا دودھ تو دینی رہی ہے مقصد جب چیز چھوڑ دینا نا گھڑی کا مقصد یہ کہ مجھے وقت بتاتی ہے اگر یہ وقت ہی نہ ہے تو یہ گھڑی میرے ہاتھ پہ رکھ کیا کروں گا میں جو چیز اپنا مقصد کھو دینا وہ خود ہی کو ضائع کر دیتی ہے آج ہم نے اپنا مقصد ہی کھو دیا اور ہمارا مقصد تھا عبادت اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جب آپ کا ایک جانور معذرت کے ساتھ توجہ تو سنیے جب آپ کا ایک جانور آپ کا مقصد پورا کرتا ہے آپ اس جانور کی ضرورت پوری کرتے ہو کرتے نہیں کرتے آپ کا ایک جانور آپ کا مقصد پورا کرے آپ اس کی ضرورت پورے کرتے ہو اے مسلمان تو اپنی بلادت کا مقصد پورا کر اللہ تیری ضرورت بھی پوری کر دے گا اپنا مقصد پورا کرو عبادت عبادت کے لیے ضرورت ہے اچھے بدن کی تمہیں رب بدن میں اچھا دے گا سکون بھی دے گا تمہیں ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہم سے ایک ایک کر کے نعمتیں جاتی رہیں وقار جاتا رہا میار جاتا رہا سب کچھ جاتا رہا حتہ کہ نوبت یہ آ ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ پریشان ہیں کئی در سے جرم نہیں ہے نہیں یہ بتائیے کوئی ایک آدمی تو بتاؤ یار کہ جو کہے کہ میں سکھی ہوں ایک آدمی بتا جو کہے کہ میں سکھی ہوں اگر خود سکھی ہے تو ماں سکھی نہیں ہے ماں سکی ہے تو بیوی سکھی نہیں ہے بیوی سکی ہے تو اولاد سکھی نہیں ہے اولاد ہے تب سکھ نہیں اولاد نہیں, نہیں ہے تب بھی نہیں دعائیں کرتا تھا یا اللہ بیٹا دے, دے جب بیٹا ہو دعا کرتا اللہ جلدی مار دے ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا تھا شادی نہیں ہوتی تب دکھی شادی ہوتا ہے تب دکھی عجیب سی زندگی ہے ایک نہیں ملتا جو سخی ہو ایک نہیں ملتا جو سخی ہو پیسہ ہے تو دکھ ہے کہ چلانا جائے نہیں ہے تو دکھ ہے کہ آتا نہیں ہے دوڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو گیا ایک آدمی سکھی نہیں ملتا پھر بھی یہ دنیا سے جان نہیں چھکتی ایک ہی جگہ ایک آدمی کسی نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا علاج بتائے کہ غم نہ لگے کہ یہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا یہ تو جنت ہے جنت ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ جنت میں غم نہیں ہے جنت میں غم نہیں ہے جنت میں, نہیں ہے، جنت میں دکھ نہیں ہے دنیا تو یہ تو غموں کا کتنی بھی اعتبار ہے دنیا موت کا انتظار ہے دنیا ہم کیوں دل لگائے اس میں اچھی نہیں خراب ہے دنیا بادشاہ ظفر نے کتنی پیاری بات لکھی تھی لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نہ پائے میں عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آر میں کٹ گئے دو انتظار میں کالے پانی کی سزا ملی تھی کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کنویں یار میں بلبل بل کو باغ باں سے نہ سیاد سے گیلا قسمت نے قید تھی لکھی فصلیں باہر میں یہ حال ہے پھر بھی اس دنیا پر مرے مٹے مرتے ایسے مجھے بعض لوگ ملے بےچارے پیسے والے تھے پیسے والا بھی بیچارہ ہی ہوتا ہے بےچارے پیسے والے ملے پھر پیسہ چلا گیا اب میں کہا کیوں دل لگاتا ہے ویسے کیوں دوستی کرتا ہے ارے نہیں بوری بے وفا ہے اچھا بے وفا بول بول بول کر جب آنے کی باری آتی ہے نا جب پھر کہیں سے آنا شروع ہو گیا ہے چانس تو لے چاہیے یہ ایک ایسی بے وفا چیز لگ گئی ہے کہ کبھی آپ کے پاس کبھی کس کے پاس لیکن چاہیے یہ بے وفا سب کو اچھا لگتا ہے مال تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے مٹھے بیٹھے پیار پہ بھائی ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہمارا مقصد اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت بات دور نکل گئی میں لایا تھا بات اس پر کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا بات کہاں کے کہاں نکل گئی دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا یقین مانے یعنی سب سے زیادہ جب انسان گلٹی فیل کرے نا شرمندگی جس کو کہتے ہیں یہی ہے کہ مجھے دیکھ کر قرآن بننے میں آگا چلو بھر پانی میں وہ آگے نہیں بولتا میں ٹھیک ہے نا وہ خود ہی سوچے گا نا یہ کوئی تھوڑی بولے گا خود اپنے لیے یہ جملہ بولتا ہے یہ میرے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کوئی بولے تو دل آزاری ہے کہ یہ تمہارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مکان ہے تو دل دکھتا ہے کسی کا اب کسی کو منہ پر تھوڑی بولو گے لیکن میں اپنے بارے میں تو بولوں گا نا کہ یہ میرے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب آنے کا مقام ہے بھائی کیوں اس لیے کہ مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا تو آ یہ نیت کر کے جائیں جائیں تو نہیں آئیں تو آئے جائیں جانے کا نہیں بولتا میں بتاتے رہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھنا ہے کوئی نیت کر لو بھائی اس کے لیے کچھ ترکیب بنائیں آپ کے چیمبر ویمبر میں کچھ آفس میں آپ کے بار ہوتے ہیں بار کونسل ٹائپ کے تو مدرست المدینہ بالیگان شروع کر دیں فری ہے ہمارے دعوت ہے سوئم قرآن سکھائیں گے مگر پیسہ نہیں لیں گے انشاءاللہ آپ کو مدنی قاعدے بھی فری میں دیں گے ہے کوئی نیت کریں نیت آپ کا چیمبر سیکھنے اور سکھانے نہیں آپ شروع کر دیں جی میں چلو فیگر کریک کر دوں گا آپ کو ایسا نہیں ہے نہیں نہیں یہ بہت زیادہ بتایا کم ہے جب سچ پر عزت ہے تو پھر جھوٹ پر عزت کیوں کمائے آپ کے آپ کا میں ملک جواد خالد بھائی پنڈی سے آپ تشریف لائے آپ کا مشورے سے کیونکہ براہ راست مدنی چینل پر تو آپ کی آواز تو ناظرین تک گئی نہیں ہوگی حاضرین تک بھی نہیں گئی ہوگی تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھایا جائے مگر ساتھ ساتھ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بیان دیا جائے کہ اس کی قرآن کی آیت و ترجمہ تفصیل کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کے مدس المدینہ بالیگان کے بعد جیسے جیسے ایک مدس المدینہ بالیگان کا ہمارا جیسے ہر چیز اپنے ایک سلیبس اور ایک نظام اور طریقے سے چلتی ہے تو مدس المدینہ بالیگان جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے یہاں پر فراۃ جنان سے تفسیر آیت و ترجمہ اس کا درس دے دیا جائے تو انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ قرآن فہمی کا بھی آپ کو موقع ملے گا تو اب ارض اب یہ ہے کہ آپ بات چلیے تو وہ ابھی تو وہ بیانی میرا پورا نہیں ہوا میں تو وہاں رک گیا ہوں کہ یہ ایک طے کر لیں دنیا بھر میں جہاں بھی اگر وکلا برادری یا ججز اسلامی بھائی بلکہ میں تو اس طرح دعوت دوں گا اگر ڈاکٹر سننے جو بھی آپ معاشرے کے پروفیشنل ہیں میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں یہ دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا یہ سب کو دعوت فکر ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے جو آپ کو شہرت ملی ہے جو آپ کو مقام یا سٹیٹس ہے آپ کا میں اس پہ کوئی کلام یا بحث نہیں کرتا لیکن دیکھ کر قرآن پڑھنے اگر نہیں آتا تو یہ چیز درست نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے بھی یہ بات درست نہیں ہے اور اس پر غور کریں کہ ہم آج سترویں سال کا منا رہے ہیں ہمارے پاس سترہ, سترہ برس ہو گئے ستر برسر ستر برس ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے اور اب بھی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت پچیس تیس اور اس کے اوپر کے سالوں کے جو ہماری جنریشن ہے وہ دیکھ کر قرآن پڑھنا اتنی نہیں جانتی معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور دیگر چیزیں ہیں. یہ دین اور اسلام سے ہمیں دور کرتی چلی جا رہی ہیں بے پردگی بے حیائی گلیمرزم ماڈرنزم اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ بڑھتی چلی جا لوگ ایسٹمزم کی بھی بات کرتے ہیں یہ جو ماڈرنزم کے نام پر جو تباہی آتی ہے اس کو بھی تو دیکھو نا اب. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو یا دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر ہو جو غلط ہوگا اس کو غلطی کہا جائے گا اسلام دین ہے اور یہ امن و پیار و محبت کا درس دیتا ہے سلامتی کا درس دیتا ہے ہمیں ہمارے دین کے ذریعے امن پیار محبت اور سلامتی کا درس عام کرنا چاہیے اس سے ان اللہ تعالی دنیا میں اسلام و دین مزید ترقی کرے گا پھیلے گا اور پھیل رہا ہے یہ بھی بتا دو اسلام و دین ایک طرف یہ بہت درست ہے کہ اسلام و دین پھیل رہا ہے پھیلنے کی بہت اچھی وجہ ہے کہ لوگ جو دوسرے مذاہب کے ہیں یہ کنفیوز ہے ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی نسبل عین نہیں ہے کوئی طور طریقہ نہیں ہے ان کا فیملی انفراسٹرکچر کمپلیٹلی ڈیمالش ہوا ہوا ہے ان کو اسلام میں اپنا گھر نظر آ رہا ہے اسلام میں ان کو رشتے نظر آ رہے ہیں اسلام میں ان کو محبت نظر آ رہی ہے اسلام ان کو بتاتا ہے کہ جس عمر میں جا کر تم کتا سنبھالتے ہو نا اسلام میں اگر رہو گے تو انشاءاللہ اس عمر میں تمہیں تمہارا بیٹا سنبھالے گا کیونکہ یہ تو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو تو پتہ پتا بہت بُڑھاپے کا سہارا یا ٹونی بونی کتا ہے چھوٹا سا کتا لے کر ان کی زندگی گزر جاتی ہے مگر اسلام و دین اگر صحیح اسلام و دین اگر سیکھا تو انشاءاللہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا بیٹا آپ کا سہارا بنے گا اگر اسلام و دین کو صحیح سمجھتا ہوگا تو, تو یہ اسلام و دین کے پھیلنے کے بہت سارے وجوہات اسباب ہیں اور اسلام ہے ہی ایسا جو سمجھ میں آ جائے مگر جو بہت اس کا ایک, ایک اور پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بے عملی بے عملی کی پورا پرابلم بہت زیادہ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ایک قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا ہے ایک قرآن اچھا ایک تو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا جا رہا مگر معذرت کے ساتھ آپ بتائیے وہ طبقہ کتنا زیادہ ہے جو مسلمان ہیں جو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا تھا تب بھی قرآن نہیں دیکھتا ہمارے گھروں میں کلام کریم قرآن کریم موجود ہے بلکہ جہاں پہ جن کی شادیاں ہوئی ہوں گی نا تو جیز میں قرآن آیا ہوا ہوگا آ جس کی بھی بیوی ہوگی جو کپڑے لائی ہوگی تو قرآن میں ساتھ لائی ہوئی ہوگی مگر وہ قرآن کپڑے کے الماری کے اندر وہ بار بار نکلتے رہے قرآن گئے الماری کے اوپر وہ آج تک نہ نکل سکا قرآن پر جو گلاس چڑھا ہے وہ چڑھا ہے وہ نہ تو سکا مجھے ڈر ہے میں کئی دفعہ ارد کرتا ہوں میرے میٹھی پیارے سائیں بھائیوں میں کبھی کبھی ارتھ کرتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا نہ ہے کہ ہماری آنے والی چند سالوں کی بعد کی نسلیں ہماری بک شیئر سے کسی اوپر کی جگہ پر ایک جلد اٹھا کر کہے پاپا واٹ اس ڈس اور باپ دوڑتا ہوا کہ بیٹا تمہارا وضو نہیں ہے یہ قرآن کریم ہے ق قرآن کریم آئی ڈونٹ نو ڈر ہے کہ یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے فریاد ہے کشتی امت کے دگے باں بے راہ یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے ہم نیک ہیں یا بد ہے پلاخر ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے مگر کام برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی بس ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے کر حق سے دعا امت مرخم کے حق میں خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت کرتوت شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت <tans beautifully> سچ ہے <tans> کہ برے کام <tans> کا انجام برا ہے آج ہماری اولاد قرآن دیکھنے سے بھی دور ہو گئی ہے پتہ ہے آپ کو صرف پاکستان کے چند شہروں اور صوبوں یہ اپنے طرف کی بات نہ کریں اگر پورے عالم اسلام کی بات تو کرتے ہیں ہم لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کبھی عالم اسلام جو مسلمان جو دنیا بھر میں آباد ہیں کبھی ان کے بارے میں دیکھا لوگ میں فرانس میں ملا ہوں میں کئی دفعہ مدنی چینل بیان کر چکا ہوں اربی نسل لوگ میں فرانس گیا تھا ان سے میری ملاقات دی پیرس کے اندر اجتماع تھا میرے ساتھ چار عربی نسل لوگ بیٹھے تھے آپ کو یقین مانے کہ انہیں عربی تو نہیں آتی تھی بات کرتے ہوئے یہ فرینچ بولتے تھے مگر آپ کے اگر سینے میں دل ہے تو وہ تڑپ اٹھے کہ انہوں نے خود اظہار کیا کہ یہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ دو دو تین تین سال سے فرانس میں آباد ہیں وہاں ان کو فرینچ آگئی گئی وہ یہ عربی الرسل قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکا آگے خطرات کتنے زیادہ ہیں فریاد ہے کشتی یہ امت کے نگے بعد بیڑا, بیڑا یا تباہی, تباہی, تباہی کے قریبان لگائیں یعنی معاشرے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں ڈیفینےٹلی آپ سے زیادہ معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں سوسائٹی پر ڈسکس کی جاتی ہے مملکتوں پر ڈسکس کی جاتی ہے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں مگر کبھی اس طرف غور کیا اسلام اور دین کی وہ بنیادی باتیں جو مسلمانوں سے اکھڑتی چلی جا رہی ہیں مسلمان اسے دور ہوتا چلا جا رہا ہے یہ معاشرے کے ایک اہم ترین طبقے سے تعلق رکھتے والے میں ان تمام لوگوں سے ارض کرتا ہوں کہ خدا را اس طرف بھی توجہ کریں مسجدوں کی غیر آبادی کی طرف توجہ کریں اور دیکھ کر قرآن والی جو عادت مسلمانوں میں بس شکریہ خدا رہ اس پر بھی توجہ کریں کبھی اس کا بھی کوئی ڈے منا لو اس کا بھی کوئی ڈے منا لو لو ماں سے دور ہو گئے ماں کا ڈے منایا با سے دور ہو گئے با کا ڈے منایا پانی کم ہو گیا تو واٹر ڈے منایا ارتھ ڈے منایا سب ڈے منایا ارے کبھی اس کا بھی دن منا لو کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گیا ہے قرآن کی تلاوت سے دور ہو گیا ہے قرآن دیکھ کر پڑھنے سے دور ہو گیا ہے وہ قرآن جو ہماری بنیاد ہے وہ قرآن جو اللہ تعالی نے محبوب کریم کے سینے اقدس کا نازل کیا وہ قرآن جس میں ہمارا گروپ چیشن ہے درس قرآن پھر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معذرت سے مسلمان ہو کر حرم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اس طرح توجہ کریں اپنی دنیا میں ہم جی رہے ہیں صبح اٹھے اپنا پروفیشن رات کو پر سوئے اپنا پروفیشن وکیل ڈاکومنٹ فائل یہ وہ کلاٹ ہر کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کے پیچھے پیشن پیشن پڑا ہے وکیل کلانٹ کے پیچھے پڑھا ہے وہ فائلوں کے پیچھے پڑھا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹس کے پیچھے پڑھا ہے سب ایک دوسرے کے پیچھے اپنے پروفیشن کے اندر ہے ارے اے مسلمان اسلام کے بارے میں بھی تو سوچ اسلام اس کا گلشن اس کی آباد کاری اپنی نسلوں کو تو دیکھو آدھی ننگی ہو گئی ہماری نسلیں ان کے کپڑے آگے ہو گئے ہماری بچیوں کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں ہماری بچوں کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں کپڑے آگے ہو گئے فیشنے ہو گئی سلیو لیس کپڑے ہو گئے ماں باپ بدا رہے ہیں معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا یہ ان چیزوں کی طرف ہماری ہم دیکھتے نہیں کہ کیا ہم کس سنت جا رہے ہیں ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہم عدیض نہیں پڑھ رہے ہمیں فرض نہیں آ رہے ہم شرائط بھی جانتے فرائض نہیں جانتے عقائد ہی جانتے اگر کوئی غیر مل سے پوچھے مسلمان بتا تیرے رب ایک ہے بتا ہم اپنے رب کے بارے میں اس کسی کو زیادہ وضاحت نہیں کر پاتے ہم رسالت کے بارے میں وضاحت نہیں کر پاتے جنت کے بارے میں آزاد نہیں کر پاتے کے بعد جنت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے دوزہ کا قیدا کیا ہونا چاہیے رسالت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کی الحیت وحدانیت ربوبیت کے بارے میں ہم کیا بیان کریں گے پرائی کچھ نہیں ہے میں آپ کے سامنے پوسٹ بیان کر یعنی میں ایک محدود مطلب جو جی سمجھے کہ بیان تو میرا رہ گیا آپ ضائع اتنا لمبا تو میں نہیں لے کے جاؤں گا جو بیان کرنا تھا وہ میں نہیں کر سکا ہوں سمپل سی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب جس سمت گیا ہوں وہ بھی ایک سلگتا ہوا موضوع ہے ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اس سمت ہماری توجہ نہیں ہے اگر وکلا اور ججیز برادری اس طرف توجہ کرے نمازوں کی پابندی کے اوپر ہم ہمارا جو بھی مطلب پروفیشن ہے ہمارا جو بھی چیمبر ہے آپ مجھے نہیں جانتا میں اتنا آپ کے اندر آیا نہیں ہوں لیکن لاکھوں لاکھ لوگ آپ سے وابستہ ہے کہ آپ نماز پڑھو کی تحریک نہیں چل سکتی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو یہی آئے کریمہ کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنا منہ سیدھے کرو نماز کا وقت ہے مسجد کا راستہ بگڑ لیں ائی الفلا آئیے الفلا چلو بھائی نماز کے لیے چلو چلو بھائی نماز کے لیے چلو چلو بھائی نماز کے لیے چلو نماز کون پڑھ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے بے نمازی ہی دیکھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک گروپ گرو ہے گروپ ہے وہ نماز کا ورک نماز اس میں ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہے بدسمت انسان بد قسمت انسان یعنی ایک وہ خوش قسمت انسان ہے جو اذان سن کر جیسے مغرب کی اذان بھی تو اسے تو وقفہ وقت نہیں ہے نا کہاں جانا ہے مسیح کی طرف لیکن ایک بد قسمت انسان یعنی بے نمازی بھی اگر بدکسمت نہیں ہے تو بدقسمت کون ہے اگر بے نمازی بھی محروم نہیں ہے تو پھر محروم کون ہے اگر بے نمازی بھی گناہ گار رہی ہے تو پھر گناگر کون ہے میں کہتا ہوں کہ بے نمازی بھی کریمنل نہیں تو پھر کریمنل کون ہے جو دنیا کا قانون توڑے وہ کرمنل ہو گیا جو رب کا قانون توڑے وہ کریمنل نہیں کون بچے کرائم سے کتنے بچے ہیں کرائم سے مگر ہمارے یہاں تو بے نمازی کی سزا کوئی نہیں نا تو نماز دے دار سزا کی جا رہی ہے وہ اللہ کی پکڑ سخت ہے اللہ کی پکڑ سخت ہے تو بد قسمت <سرق> ہے وہ شخص جو بے نمازی ہے محروم ہے شخص جو بے نمازی ہے ایسا محروم ہے میری آنکھوں نے دیکھا ہے جیسے یہ نماز کے لئے نکلے نا اس کو نماز تو پڑھنی نہیں ہے اس نصیب والے کو مسجد کا راستہ نظر آ رہا ہے اس بد قسمت کو باتھ کا راستہ نظر آ رہا ہے وہ بولے گا یار پانچ دس منٹ میں چلا جاتا ہوں اتنے میں سب نکل جائیں گے دیکھ تو جب مسجد میں نہ آ گیا تو تدھر تو چلا گیا نہ جا سکانے میں آ جاتا اللہ کے گھر میں بھی پاک ہو جاتا تیرا ظاہر بھی پاک ہوتا تیرا باطن بھی پاک ہو جاتا یہ حال ہے ہم لوگوں کا بدکسمتی ہے ہماری اور بے نمازی تو ہمارے یہاں برا مانا کب جاتا ہے آپ بتائیے کوئی ایسا ہے جو بیٹی یہ کہہ کے نہ دے میں بے نمازی کو نہیں دوں گا کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے بیٹی نہ دے میں بے نمازی کو نہیں دوں گا کون پوچھتا ہے بھائی بیٹی دیتے بس اب یہ پوچھے کہ کماتا کتنا ہے جھوٹ بول کے کماتا ہے زوم کر کے کماتا ہے بدیا نیتی کر کے کماتا ہے رشوت دے کر کماتا ہے سوت کھا کر کماتا ہے اس سے کوئی پرواری بدکسمتی سے ہماری سوسائٹی کو سوال ایک ہے جس ون کوشچن ایک سوال کماتا کتنا ہے اب بولو کماتا تو بغیر نماز نہیں پڑھتا باپ بولے گا میں کون سا نمازی تو میں نے کون سی نمازی بیٹی دے دینی ہے تم کو میری بیٹی کوڑی نمازی ہے جو میں نمازی بیٹی دے رہا ہوں ماض اللہ سما مہاض اللہ رشوت کا لین دین کرنے والے کو کیا بیٹیاں نہیں ملتی اور راشی ومورت شی قلعہ کیا یہ حدیث تو یاد ہو جاتی ہے کو پھر بھی دیتا لیتا رشوت جہنم کی حقداری ہے آپ بتائیے کہ سود نہیں کھاتے لاکھوں لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں سودی اداروں میں پڑ رہے ہیں خود بھی سود کھاتے ہیں میاں بیوی کو سب مل کر پورا گھر گویا کہ سود ہی کھا رہا ہوتا ہے یار پتا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کا یہ بڑا کہاں سے کما کر لا رہا ہے کار ایک وقت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا یہاں علوم میں کہ جب مرد گھر سے کمانے نکلتا تھا نا تو بچیاں اور عورت مرد تو کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا حلال کمانا کہ ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی اور آج اگر مرد بولے کہ کما کر نہیں لایا تو کہتی ہے کہ کچھ تو کر اس کو دیکھ اس کو گاڑی بنا لی گاڑی کیس پکڑنا کہ گلت کیس پکڑوں گلے صحیح کو کون دیکھتا ہے کیس پکڑ کیس لیا کسی مظلوم کو پھانسی چڑھا دے میرے لیے گاڑی لیا کسی کا بیڑا ہے تو کر دے بدکسمتی کے ساتھ ان مرد کر گزرتا ہے ایسا کر گزرتا ہے کیا سمت ہو کسی کے گھر کو جلا کر اپنے گھر میں روشنی کرو گے کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنا چولہا جلؤ گے کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنا کھانا پکتا نہیں ہے یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت عجیب حال ہے اس سمت ہماری توجہ نہیں ہے یہ, یہ وہ سوسائٹی کے جیسا ہم کہتے ہیں سوسائٹی میں بہت سارے کرائم ہیں میں مانتا ہوں کرائم میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے چوری ڈکیتی ہے قتل و غارب گری ہے مانتا ہوں میں کرائم میں اللہ اس کو دور کرے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمام کرائم کو ختم کرنے کا میں جو آپ بنیادی حل بتائیے میں انشاءاللہ شاء آپ کو بنیادی حل دیتا ہوں میرا بالکل بیان سے میں ہٹ کر بیان کر رہا ہوں میں آج آپ کو اللہ کے رحمت سے بنیادی حل دیتا ہوں اور مطلب کہ کیا سولوشن حل کی ماسٹر کی دیتا ہوں میں آپ کو اور وہ ہے خدا کا خوف پی او اللہ خدا کا خوف اس بات کا احساس اللہ دیکھ رہا ہے آپ فائل میں جو لکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے صرف دیکھتا نہیں ہے اے مسلمان جان وہ سمی ہے وہ بصیر ہے وہ علیم بھی ذات کے سدور ہے دلوں پر آنے والے خطرات کو جانتا ہے تم کس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تمہارا رب جانتا ہے تم کس کے بارے میں کیا کرے ہو تمہارا رب جانتا ہے آپ کی قلم کیا کر رہی ہے آپ کا رب جانتا ہے آپ کا ہاتھ کس کی طرح بڑھ رہا آپ کا رب جانتا ہے کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تب بھی رب جانتا ہے کسی کے بارے میں برا سوچ تو تب بھی رب جانتا ہے کس <getting rid of them> مظلوم کو آزادی Amen. دلا رہے ہو وہ بھی رب جانتا ہے اور کس ظالم کو آزادی دلا رہے ہو وہ بھی رب جانتا ہے سب رب جانتا ہے سب سے بنیادی بات ارد کہہ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پر اسلام بھائی وہ ہے خدا کا خوف اللہ کا خوف جب بار بار اللہ تعالیٰ فرمائی یا آئیو الزین منتقل یا آئیو الزین منتقل اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا تھا مجھ سے ڈرو وقاف نہیں ان کو اللہ فارم مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو اگر خوف خدا پیدا ہو جائے نا آئیے مل کر اس کی تحریک چلاتے ہیں نا بھائی آپ مختلف تحریکیں چلتی ہیں نا ملک میں یہ تحریک وہ تحریک یہ تحریک وہ تحریک خوف خدا بڑا تحریک چلے خوف خدا میں اضافہ کریں اس بات کا احساس دینا ہے اپنے کیمبر میں اپنے آفس میں اپنی ٹیبلوں کے سامنے اتنا بڑا بڑا بورڈ لگائیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اے ظالم تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے اے مظلوم صبر کر تجھے بھی اللہ دیکھ رہا تجھے ظلم سے بچائے گا وہ ربے کریے تیری دعا قبول کرے گا ربے کریے کیا رکاوٹ ہے مظلوم کی دعا میں اور قبولیت میں کچھ بھی تو نہیں یہاں دعا کرتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ عدل فرمانے والا ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ حق ہے کہ اس کو اس کا حق ملے وہ دعا کر کے اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اللہ تعالی اسے فوراً حق عطا فرما دیتا ہے تو آئیے نا مل کے یہ تحریک چلا سے ایک چیز خوف خدا حضر کو بچا اس کو تحریک دے جب اذان ہوگی خدا کا خوف مسجد میں لے جائے گا جب کسی چور کا ہاتھ بڑھے گا چوری کی طرف اللہ کا خوف اس کا ہاتھ روک لے گا ڈاکو کو بچائے گا خوف خدا ڈاکا ڈالنے سے جھوٹے کو بچائے گا خوف خدا جھوٹ بولنے سے گیبت کرنے والے کو بچے خوف خدا گیبت کرنے سے میں کہتا ہوں کہ ایک ایک گناہ سے بچائے گا خوف خدا کیا اللہ دیکھ رہا ہے رمضان آیا چلا گیا ہم نے کیا تقو پایا بھائی آپ کا روزہ ہوگا مجھے پتہ ہے ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے مانا کہ ایک تعداد نہیں رکھتی رکھتی ہے روزہ وضو کرتے وقت آپ نے اپنے حلق کے نیچے پانی کے دو قطرے کیوں نہ ٹپکا دیے زور کی نماز میں اثر کی نماز میں کیوں نہ دو قطرے ٹپکا دیے بھائی آپ نے کون دیکھ رہا تھا آپ کے منہ میں کلی دی دو کچر ٹپکا کر باقی کلی کر دیتے کس کو پتا چلتا کہ آپ کے گلے میں دو کترے پانی کے ٹپک گئے سکون مل جاتا نہیں آپ نے نہیں کیا کیوں اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس ہے نا اللہ دیکھ رہے تھے جھوٹ بولتے وقت کیوں بھول جاتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے ظالم کی مدد کرتے ہوئے کیوں بھول جاتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ مین ہے جن گناہوں کا اور جن جرموں کا میں نے اظہار کیا وہ اور جو ایک ریاستی کرائم ہے جو ملک کا امن پارا پارا کرتی ہیں چیزیں لوگوں کا جینا دوبر کرتی ہیں چیزیں جو عادتیں ان تمام تر ترجم کرائم برائی اور گناؤں کو اگر دیکھ لیا جائے تو خوف خدا وہ شے ہے وہ بات ہے جو ہمیں ان برائیوں سے بچائے گی اس قوم میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں دعوت اسلامی کے ساتھ دیں آپ ہمارے ساتھ مل کر مدنی قافلوں میں سفر کریں ہمارے ساتھ مل کر آپ المدینہ بالیگان کی ترکیب کریں درس جو فیضان سنت کا ہوتا ہے وہ دیں صبح فجر کے بعد ہمارے مدنی ہلکے لگتے ہیں وہ دیں ہم الحمد دعوت اسلامی والے مبلگین ہماری نیکی کی دعوت دیتے صبح صدا ہیں صبح سدائے مدینہ لگاتے ہیں آپ مجھے بتائیے اس سوسائٹی کے اندر وہ کون ہے جو صبح فجر میں لوگوں کو اٹھاتا ہے یا تو مسجد کا موسن ہے یا دعوت اسلامی کا مبلک ہے مجھے کوئی ایک شہری بتائیں کوئی ایک شہری بتائیں روئے زمین کی جس کے مبلک ہزاروں کی تعداد میں گلیوں میں گھوم کر صدا مدینہ لگاتے ہیں فجر کا وقت ہو گیا جاگو اے غلامان جاگو دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی تحریک آپ کو نظر نہیں آئی ہے. کہ جو فجر میں اٹھ کر ہمارے مبلک اٹھاتے ہیں کوئی پیسے نہیں ملتے ان کو بس کے احساس ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں فجر میں اٹھا رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس پر آپ دعوت اسلامی کا مزاج دیکھیے آپ کو سن کر خوشی ہوگی ہمارے اس پیچھے کا علاقے کے اندر ہم پہلے ہمارا ایک طریقہ تھا میگا فون کے ذریعے سدائے مدینہ لگتی تھی نا میگا فون آواز ہوتی تھی ہماری گلی میں دو چار اسلامی بھائی سدائے مدینہ لگا دیتے یہ بھی ایک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب تو سمجھے کہ مکس بیان ہو رہا ہے ایک پہلو ہے اب وہ میگا فون کے ذریعے فجر میں اٹھاتے تھے تو گلی کے کونے پر ایک شخص کھڑا ہوتا تھا اور وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو روکتا تھا مت اٹھاؤ مت میگا فون کے ذریعے اب وہ روکے تو اپنے بولے یہ وہ کو روکتا ہر کوئی تو وہ نہ نہیں ہوتا وہ کو بھی تو آپ اخلاق کے ذریعے یہ بنا سکتے ہیں نا وہ کوئی ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے کوئی ماں وہ تھوڑی جنتی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ وہ تو اس میں وہ پھر اگلے دن وہ ہوتا ہے نا وہ پھر وہ کر وہ میگا فون لے کر چلے سدائے مدینہ لگا نکلا ان کو پتا تھا وہ پہلے سے کھڑا ہو گیا تھا گلی کے کونے پر آگے بڑھا اور کہا کہ پتا نہیں بیوی ہے میرا بچہ یہ بیمار ہوتا ہے اس کو مشکل سے سلاتا ہوں مہربانی کر کے یار آپ میگا فون تو اٹھ جاتا ہے ایسا کچھ نے کچھ اس طرح کی چیز کیا ابھی حکومت کا معاملہ امیر سنت کو میرے پیر صاحب کو یہ پتا چلا کہ ایسا ہے میرے پیر صاحب نے قانون بنا دیا قانون ورلڈ وائز لا بدل دیا کہ کوئی بھی دعوت اسلام والا میگا فون کے ذریعے صدای مدینہ نہیں لگائے گا ایک واقعہ کافی ہے اب چونکہ ریاست دعوت اسلامی کا جو تاج ہے وہ میرے پیر صاحب کے سر پر ہے اس جو, جو ایک ریاست دعوت اسلامی کہ دعوت اسلامی تحریک ہے اس کی امیر بانی امیر سننا دے تم کو پتا ہے کہ جو میں کہوں گا تو وہ قانون تو ہے نا ایک شخص کی کمپلین دعوت اسلامی کا قانون بدل گئی اور پوری دنیا میں یہ قانون ہو گیا کہ اب سدائے مدینہ دو بھی نہیں لگائیں گے ایک ایک لگائیں اور نکل جائیں تاکہ حقوق العباد تلف نہ ہو یہ ہو تک خوف خدا کہ جب دل میں خوفے خدا ہونا تو حقوق الباد بھی آدمی پورے کرتا ہے دل میں خوف خدا ہو اب مائک کے بغیر بھی آواز بہت زیادہ نہ ہو نارمل آواز ہو کہ مطلب کسی کو ازیت اور تکلیف نہ ہو یہ انداز ہمیں دعوت اسلامی دیتی ہے تو آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں میرے میٹھے میٹھے پہرے پیرے سائن بھائی آپ مل کر ساتھ دیں مجھے خوشی اس بات کی بھی ہوئی آپ نے بالکل فورن کہہ دیا ہم اپن یہاں مدرسۃ اور مدینہ بالغا لگائیں گے ایک بار پھر اعظم کا اظہار کر لیں اور یہ سمجھے کہ قرآن سے محبت ہماری قرآن سے یہ محبت ہوگی کہ اب ان ہمارے یہاں مدسود مدے اب بلا کے لگانا اب ان سیٹوں کی طرح مت بننا کہ جو غریبوں کا انتظار کرتے ہیں کہ آئے گا مجھ سے زکات لے جائے گا بلکہ اس خدا طرس اسٹیٹ کی طرح بنو جو, جو صاحب نصاب ہو کر زکوات کا روپیہ لے کر غریبوں کو ڈھونڈتا ہے کہ جو مستحق ہو تو میں اس کو زکاة دے ہوں امیری غریبی ختم کرنے کا نعرہ بہت سارے لوگ لگاتے ہیں لیکن غریبوں کو اپنے پر لائن لگانے کا جذبہ بھی ختم نہیں ہوتا تو آپ خود بر کر اپنے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں آپ جس جی شہر کے بھی ہیں کہ بھائی اس دن جو بیان تھا میں نے نیت کی تھی تو آپ اپنا اسلامی وائے بھیجو اہ کو میں گا کروںشکان رسول کو میں جمع کروں یعنی جمع کرنے کی داری لے لو آپ کی ایک آواز ہوگی کم از کم آپ کے آفس کے چار آدمی بیٹھ جائیں گے اور آپ بولو میں تو بیٹھوں گا تو آپ میں سے ہے کوئی جو یہ نیت کرے گا آج سے میں نے تو قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے اچھا میں ایک مشورہ دوں آپ کو رفی بھائی یہ مدرست المدینہ بالیغان کیا ہوتا ہے ان میں کئیوں کو نہیں پتا ہوگا شاید آپ میں سے کسی نے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کی آج تک دعوت اسلامی کے کم ہے کافی نہیں ہے کیا ہی اچھا ہو کہ کل مدرسۃ المدینہ بالیگان کا کچھ یہاں کوئی پریکٹیکل ہو جائے جب یہ آئے ہیں تو ایک تو مدرسۃ المدینہ بالیگان کا پریکٹیکل ہو جائے اور دوسرا یار نماز درست کرنے کا پریکٹیکل ہو جائے کوئی نماز کا ہلکا لگ جائے جس میں وضو غسل اور نماز وغیرہ کی جو شرائط و فرائض ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں یہ صرف جسٹ ایک اویرنیس ہے ایک معلومات فراہم کرنا ہے بقیہ آپ یہ دو چار گھنٹوں میں ابھی سیکھ نہیں جاتا برسوں گزرتے سیکھنے میں جدبل میں ہے ماشاء اللہ تو اس کو بالکل لیں اور اس میں سیریس اور پر انشاءاللہ شاء شرکت کریں گے تو اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو یہ کچھ جملہ پرابلمس ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بھی کرائم میں وہ بھی کرائم میں یہ بھی جرم ہے وہ بھی جرم ہے تو کچھ اس طرح کی چیزیں ان سب کو حل کرنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے ایک مدنی نسخہ رکھا وہ ہے خوف خدا خدا اچھا خدا کا خوف کیسے ملتا ہے اب یہ کہ خدا کا خوف کیسے ملے تو خدا کا خوف ملتا ہے خوف خدا والوں کی صحبت میں اگر بچہ سپیرے کے ساتھ بڑا ہوگا نا تو کبھی بھی سانپ پکڑ لے گا گناہ گاروں میں رہو گے نا تو کبھی بھی گنا پکڑ لو گے تو اگر خوف خدا والوں میں رہیں گے آشیقان رسول میں رہیں گے تو یہ خوف خدا بڑھائے گا دل میں خوف خدا پیدا ہوگا کیونکہ آپ جب دیکھیں گے یار یہ نماز کے لیے جا رہا ہے یہ درود پاک پڑھ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوتا ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہے حدیث سے پاک میں آپ ایک نیک آدمی اور پرہیزگار شخص کو جب دیکھیں گے تو آدمی خود کو دیکھتا ہے کہ یار یہ کہاں اور میں کہاں اور پھر جب ایسی صحبت جب ملتی ہے نا تو انسان کو آخرت کی تیاری کا جذبہ ملتا ہے ول تنظ نفسما قدمت قرآن میں نا سورہ حشر میں ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا آگے کے لیے کیا بھیجا جو خوفے خدا والوں میں رہیں گے تو ہمیں قیامت کے حساب کا پتا ہوگا آج ہم دنیا سے چپ کر کام کرتے ہیں مگر جب یہ خوفے خدا والا رہے گا تو پتا چلے گا ومن یا زرتیل خی رہی یار خی رہی یار کال ہے ذراتین شر تو جس نے ذرا بھر بھلائی کی وہ قیامت کے روز دیکھے وہ دیکھے گا تو جس نے ذرا بھر برائی کی نا وہ بھی دیکھے گا خوف خدا ہوگا تو ذرہ بھر نیکی نہیں چھوڑے گا خوف خدا کو تو ذرہ بر برائی بھی نہیں کرے گا خدا کا خواب دل میں پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی گریف اللہ کی پکڑ اور آپ کو شاید اس کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا یقین مانے کس طرح عزت ذلت میں بدلتی ہے کس طرح مقام و مرتبہ ملیہ میت ہو جاتا ہے تکبر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراضی کرنے میں تکبر اور سب سے میں آپ کو ایک اور بتاؤں ظلم کبھی بھی ظلم مت کرنا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیستا بھائیو کبھی ظلم مت کھونے دیجیے گا ظلم کی میں آپ کو ایک نوصت بتاؤں اور میں کیا بتاؤں میرا رب خود قرآن میں ظلم کی جو ظلم کے بارے میں جو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کزال کا نولی بعد ولیمینا بدم بیما کانو بڑی بری بری زبردست ہے قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا اللہ فرماتا ہے اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں ایک بار پھر سمجھیے اللہ فرماتا ہے اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں یعنی اس آیت کے مبارک میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے چنا چزر ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تمبی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دے گا اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں وہ شخص گناہ کر کے اپنے پر اپنی جان پر ظلم کرے وہ بھی داخل ہے اور اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کا ظلم کرتے ہیں وہ بھی داخل ہے جو حاکم یہ اثر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے اور جو تاجر جالی اشیاء ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں یہ سب ظالم کے سب میں شامل ہیں ان تمام پر اللہ تعالیٰ کوئی ان پر ان سے بڑا ظالم مسلط کر دے ہے یہ رہا کے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے اللہ تعالی جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرماتا ہے اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بخش مقرر کیا جاتا ہے اور جو اس ظالم کے پنجائے ظلم سے ریائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑیں یہ ہے عوام سے گفت ڈسکشن ہم تو اپنے کو دیکھتے ہی نہیں ہے نا ہم تو سارے تبصرے اپنے علاوہ غیروں پر کرتے ہیں اس کو دیکھا اس کو دیکھا وہ دیکھا وہ پتہ چلا ارے وہ نہیں تھا ارے وہ وہ کب تک کریں گے بھائی خود کو بھی تو بول خود کو تو بول میں میں نماز نہیں پڑھتا اپنے بارے میں بولے جو بے نماز یہ بولے میں یار نماز نہیں پڑھتا میں جھوٹا آدمی میں رشوت لینے دینے والا اپنے اوپر آدھا جو برائی کرتا دیکھ کر بولے گا پھر دیکھیں یہ خود کتنا بڑا مظلوم ہے کتنا بڑا ظالم ہے خود اپنی جان پر ظلم پر ظلم کیا جلا جا رہا ہے خود لوگوں پر ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے پتہ ایک ایک آدمی جو تمہارے پنجے میں آئے تم نہ چھوڑو اور جب بحث کرنے پر آؤ تو وہ لوگ جناب فلا ایسا فلا ایسا فلاں ایسا ہم خود صاف ستھرے ہمارے دامن تو داغ سے بھرے پھرے ہوئے ہم کسی کے داغ کو کیا دیکھیں گے تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے صاحب ظلم بت ہونے دینا یا آج اپنے بالکل قسم جس کو کہتے ہیں نا گویا کہ قسم لے لو کہ میں مت کہتا نا کہ بس جو بھی ہو جائے میں ظلم نہیں کروں گا آج یہ ارادہ کر لیا میں کہتا ہوں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ظلم نہیں کریں گے ظالم کو بھی ظلم سے روکنا ہے برابر ہے لیکن خود تو ظالم نہ کریں ہم آج پکا ارادہ کریں اور ایک قرآن کریم میں ایک بڑے خوبصورت نیکی کی دعوت دی ہے اس کی طرف میں آپ آخری میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اس کو پکڑ لیں وہ ہے تا علی البر و تکوا معذرت میں آیت کریمہ یوں ہیں تا علی ایل و تکوا نیکی اور تقوی میں مدد کرو تا ونو الر وہ بعد میں وہ پہلے بعد میں لیکن یہ بھی تو ہے نا ولا تا ونو السم ول ادوان تا ونو و یہی ہے نا کیا ہے جی وہ تا بنو الر و تکوا ولا تا ونو السمی و نیکی اور تقوی میں مدد کرو برائی اور گناہ میں مدد نہ کرو یہ تے ہے اتنا تو پتا چل جائے گا نا چلو پہلے دن پتا نہیں چلے گا کہ میرے پاس جو کیس لایا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا دو چار دن میں پتا چلے گا دو چار دن میں تو پتا چلے گا نہیں چلے گا کہ مزدوم ہے کہ ظالم ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے دیکھیں اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں کوئی آپ سے لاکھ جھوٹ بولتا ہے اگر آپ خود سے جھوٹ نہ بولیں آپ کو اس لمحے نہ صحیح چلیں کوئی منہ پر لکھ کر تو نہیں لایا نا نہ کہ میں جھوٹا ہوں مگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا چل جاتا ہوگا کہ یہ آدمی ظالم ہے کے مضلو میں یہ سچا ہے کہ جھوٹا پتہ چل جاتا ہوگا یہ ضمیر آپ کہہ دیتا ہوگا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے پیسہ کوئی بھی کما لیتا ہے یار اللہ کو راضی کر کے کمانا یہی کمال ہے یہ بات طے ہے حدیث پاک میں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ دیکھنا چھوڑ دیں گے کہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا مگر آپ اور ہم تو ان میں نہ نہ ہوں یہ ہونا تو ہے یہ ہونا ہے کہ یہ دور ہے کہ یہ لوگ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ حلال سے کمائے گا حرام سے میرے نبی پاک نے جو فرما دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے ان کی غیر کی خبریں سچی ہیں وہ ہیں ہی گئے کی خبریں دینے والے مگر ہم تو ان میں نہیں نہ ہوں تو یہ تو پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ کس کی مدد کرنی چاہیے کس کی مدد نہیں کرنی چاہیے ظالم کی مدد پر تمہیں بھروسہ ہے اللہ کی مدد پر نہیں ہے اللہ مدد کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں اس سے بڑھ کر کوئی رس دینے والا نہیں و اللہ خیر و ہمارے اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے وہ اللہ خیرو اللہ ہی بہتر رس دینے والا ہے نا تو اللہ ہی بہتر رسک دینے والا تو پھر جھوٹ پر بھروسہ کیوں کریں بےمانی پر بھروسہ کیوں کریں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں جو کہتا ہے میں جھوٹ بولوں گا تو کما لوں گا جب جھوٹ بول کر تم رب کی نہ فرمانی کر کے کما رہے ہو تو اللہ کی فرما فرماوادری کر کے نہیں کماؤ گے اللہ کو ناراض کر کے جب بھوکے نہیں مر رہے ہو تو اللہ کو راضی کر کے کوئی بھوکا مرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکے گا تو کہاں گیا وہ کلانٹ آ کر آپ پر بھروسہ کر رہا ہے آپ ربر بھروسہ نہیں کرو گے وہ آپ کو کہہ رہا کہ میرا وکیل ہے تو آپ بھی پڑھو گے حسم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم نفیس آپ بھی کہیں گے اس سے بڑھ کر کوئی رس دینے والا نہیں اس سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو بھئی یہ پکڑ لیں کہ نیکی اور بلا میں آپ مدد کریں بڑھ کر مدد کریں غریب زیادہ مدد کریں مزدور زیادہ مدد کریں پیسہ ہٹا جاتا رہے گا یار نام کی نہ پروا کریں اللہ ہی ہے جو عزت دیتا ہے اللہ ہی ہے جو ضدت دیتا ہے نام کی کوئی پرواہ نہ کریں پیسے کی کوئی پرواہ نہ کریں اللہ کے بندوں کے لیے آپ کے دل میں رحم پیدا کریں آپ اللہ کے بندوں پر رحم کرے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا آپ بندوں کی حاجت پوری کرے اللہ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا آپ بندوں کے ایپ چھپاؤ اللہ تعالیٰ آپ کے ایپ چھپائے گا تو یہ چیزیں ہیں جو بالکل ہمیں لے کر جانا ہے اور ہمیں کرنا ہے ہم انفرادی طور پہ بدلیں خود کو انشاءاللہ معاشرہ خود بدل جائے گا انفرادیوں کو بدلے خود کو بدلیں کیونکہ میں کہتا رہتا نہ جو کر سکے خیر خائی خود اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے ہم خود اپنا ہی بھلا نہیں کر پا رہے کسی اور کا بھلا کیا کریں گے لوگ بڑی بڑی ریاستوں پہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. میں کہ تم اپنے چھ فٹ کے بدن میں انقلاب ملا سکتے چھ فٹ کے بدن کو زیرو کمپلین پر نہیں لا ہیں چھ فٹ کے بدن کو زیرو کرائم پر نہیں لا ہیں ریاستوں میں تبصرے کرنے کا کیا فائدہ میں <تصف> خود پر قابو نہیں پاتا ہوں میں کسی اور پر کیا قابو پاؤں گا میں اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا ہوں کسی اور کی اصلاح کیسے کروں گا فرد کی اصلاح سے معاشرہ بنتا ہے معاشرے سے پ... آپ خود کہتے ہیں نا فراہ سے معاشرہ بنتا ہے تو فرد کی اصلاح پر آئیں ایک ایک میں خوف خدا پیدا ہو یہی وہ خوف خدا اس کے رسول کی تعلیم ہے جب ہمارے معاشرے میں آئے گی کسی بھی شعبے میں چلی جائے کالج میں یونیورسٹی میں اسکول کے اندر پروفیشنلز کے اندر سب کے اندر چلی جائے یہی لوگ پڑھ کر سمجھ کر سیٹوں پر آ کر بیٹھتے ہیں عہدوں پر آ کر بیٹھتے ہیں مختلف جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں ہر سیٹ پر بیٹھنے والے کے دل میں اگر خوف خدا جانتداری ایمانداری ہو تو مجھے بتائیے کہ مملکتیں اور ریاستیں صحیح ہو جاتی ہے, نہیں ہو جاتی لوگوں کو ان کے حقوق ملتے نہیں ملتے مگر سب سے پہلے یہ کہ میں تو خود کو صحیح کروں جو میں نے ابھی آپ کو آئے تھے کی تفسیر میں بتایا ایک بادشاہ کو اس کے رعایا نے کہا کہ تم ہم پر وہ کرم کیوں نہیں کرتے جو کرم فاروق اعظم و صدیق اکبر اپنی رعایا پر کرتے تھے بادشاہ کہنے لگا کہ تم اس رعایا جیسے عمل کیوں نہیں کرتے تم رعای جیسے عمل کرو کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں جب تم رب کی فرما بازاری کرو گے اللہ حکمرانوں کے دل تمہاری طرف کر دے گا ہم خود کو نیک بنائیں پرہیزگار بنائیں متقی بنائیں مسجدوں میں جانے والے بنائیں انشاءاللہ راستے خود کھل جائیں گے میرے بہت کچھ بول دیا آج پتا نہیں ہر چیز بولنی چاہیے تھی کہ نہیں بولنی چاہیے تھی میں نہیں جانتا اب بات بھی پتا چلے گا لیکن میں نے بول دیا آپ کو چودہ اگست سے یوم آزادی کو منا رہی ہے اب آپ بتائیں چودہ اگست کیسے مناتے ہیں ہم لوگ گانے میوزیکل پروگرام بے پردگی بے حیائی شراب نوشی شرابیں کم پڑ جاتی ہیں چودہ اگست کو بدقسمتی کے ساتھ لڑکیاں کم پڑ جاتی ہیں چودہ اگست کو ہوٹلیں کم پڑ جاتی ہیں چودہ اگست کو مسجد خالی تفریح گاہیں آباد یہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تو شکر گزاری تو عبادت سے ہوتی ہے میں نے پچھلے دنوں بھی دعوت دی تھی آج آپ کے ذریعے دنیا بھر کے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں صرف پاکستان میں رہنے والے نہیں ہمارے پاکستان کے لاکھوں پاکستانی مل سے باہر ہیں میں دنیا بھر کے پاکستانی آشکان رسول کو مدنی انتیجا کرتا ہوں مہربانی کر کے جب آپ کے یہاں چودہ اگست شروع ہو جائے نا ایک بار با وضو ہو کر اپنے رب کے حضور دو رقب نماز شکرانہ کے پڑھ لینا میری مدری نتیجہ ہے آپ سے پڑھیں گے دو رکٹ کم از کم دو رکٹ بارہ چودہ اگست آپ کے جب امریکہ میں چودہ اگست کب شروع ہوتی ہے کیا پتا یورپ امریکہ یو کے ساؤتھ افریقہ ہر جگہ کا الگ الگ ٹائم ہے ٹھیک ہے جہاں بھی آپ کے یہاں چودہ اگست شروع ہو گئی چودہ اگست کی تاریخ کے اندر اندر صرف اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز جیسی نعمت عطا فرمائی دو رکعت اللہ کے حضور شکرانے کے پرنے پھر استغفار کرنا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ میں معاف کر دے کہ ہم نے بہت گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے محبت پیار امن رسک میں کشادگی کی دعا کریں اور یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دونوں دونوں سازشوں سے بچائے اور ہماری سرحد ہوگی اسلامی سامام سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں ایک حسن زنے میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کروڑوں سجدے ہوں گے اور کروڑوں لوگ اس کریں گے تو کسی کا تو سدا رب کو پسند آ جائے اور ہمارے ملک کی جو بگڑی ہوئی ہے وہ بنتی چلی جائے یہ اللہ ہی اللہ سے ہی دعا ہے اللہ سے دعا ہے یعنی اتنی چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس سے غیبی مدد درست کرتی ہے اور اس کی غیبی مدد بڑی شاندار ہے جب وہ مدد کرتا ہے تو ابابین کے ذریعے ہاتھی والے برباد کر دیتا ہے جب اس کی مدد آتی ہے تو ابابین کے پرندوں سے ہاتھی والوں کو پورا کر دیتا ہے جب بدر میں مدد کرتا ہے تو فرشت آ کر مدد کرتے ہیں اس کی مدد بڑی ہے ہم مدد مانگنے والے صحیح بن جائیں گے اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن کریم کو درست پڑھنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلو حبیب اب مدنی چینل کے ناظرین سے میں اجازت چاہتا ہوں اب چونکہ ہمارے وکلا اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں وہ دیگر اسلامی بھائی ہیں جیسے انہوں نے کچھ اپنی گزارشات اپنا جو بیان کیا تو جو اس اسلائم پہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں ہماری ریکارڈنگ شروع ہے مدنی چینل کے ناظرین اب دوسرے سلسلے میں لائے